جناب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جوش مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درودِ پاک پڑھے گا اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم السلام علیک یا سید یا رسول اللہ میرے مدرش ہیں لیکن آزرین اشتا اللہ نگانے شدہ کی آمد مرحبا سبحان اللہ امجلی کا بھی ناس جائے اس ٹائم میں بھی آج ہمارے ساتھ رسولے میں موجود ہیں مرحبا ماشاءاللہ زندگی کے اندر ایک موقع کا تقریبا ہر ہی ہیومن بینگ کو انتظار رہتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کی اولاد کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آ, جو ہے وہ انتظار بھی رہتا ہے اور اس کی تیاریاں بھی کی جاتی ہیں اور دل کے اندر والدین کے دل کے اندر بھی ارمان ہوا کرتے ہیں اور معاشرے میں بسنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ اپنی جسے آپ کہہ سکیں دل کے دل کے جذبات ہوتے ہیں اور ان کے بھی کچھ معاملات بہرحال ہوتے ہیں شادی ہوتی ہے بڑے معاملات سے گزرنے کے بعد اور بہت سارے مسائل سے گزرنے کے بعد بہت سارے انتظامات کرنے کے بعد شادی ہو جاتی ہے گھر بس جاتا ہے لیکن پھر ایک وقت وہ بھی ایسا بھی آتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے اور نوبت طلاق تک آن پہنچتی ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آج ہم نے سسرے کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے طلاق کی وجوہات طلاق کی وجوہات کیا ہیں اس کے کی اسباب کیا ہیں آخر وہ کون سے معاملات ہیں وہ کون سی باتیں ہیں جن کی بنا پر انسان ایک انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور نہ یہ دیکھتا ہے کتنے ارمانوں کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ میں اس بندھن میں بنا ہوں اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا اور ساری چیزوں سے گویا کے بے خبر ہو کر اور پہلو تہی کر کے یا نیگلیجنس یا غفت کا مظاہرہ کر کے ون ٹو تھری کر دیتا ہے الفاظ ایسے بول دیتا ہے جس سے تلاک ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں پچھتاوا یہ ساری زندگی کا انسان کی زندگی میں حصہ بن جاتا ہے تلاب کے باب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں آپ کیا سوچتے ہیں وہ کون سی باتیں ہیں جن کی بنا پر نوبت طالاب تک آنکھ پہنچتی ہے آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں اوپن رکھے ہیں آپ کال کے ذریعے سے میسج کے ذریعے سے اور ٹیلی گرام کے ذریعے سے فیڈ بیک ایٹ مدنی فیڈ چینل پر میل کے ذریعے سے بھی سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں نگان شرا ہمارے ساتھ موجود ہیں سگیری جہاں تک میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مثال یہ ہوتی ہے مدئی سست اور گواد چست یعنی جو میاں اور بیوی ہیں ان کے تو اتنے ایشوز نہیں ہوتے لیکن ارد گرد سے اطراف سے ایسے ایشوز بنا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کا رہنا ساتھ میں رہنا یہ ممکن نہیں ہو پاتا اور نوبت طلاق تک آن پہنچتی ہے آپ کیا فرماتے ہے الحمد رب العالمین و والسلام وسلام سید المرسلین اما بعد و باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاق کے حوالے سے بیان سے پہلے چند دو تین باتوں کا پیش, پیش نظر ہونا یہ بہت اہم ہے سرکار نے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث جی ہے پھر اس بات کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ کسی معقول شرعی سبب کے بغیر طلاق دینا یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ اور ناجائز و گناہ ہے جبکہ طلاق کے کثیر معاشرتی نقصانات اس کے علاوہ ہیں لیاز اختل امکان طلاق دینے سے بچنا ہی چاہیے اچھا اب میاں بیوی بی کے درمیان اگر ناچاکی ہو جائے تو تعلقات دوبارہ بہتر بنانے کے لیے دین اسلام کی بیان کردہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپس میں سرش کی کوشش کرنی چاہیے اب جس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بیوی بی کی طرف سے کوئی ناروا رویہ ہے تو شوہر بیوی بی کو اچھے انداز میں سمجھائے اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو شوہر چند دنوں کے لیے بیوی بی سے اپنا بستر جدا کر لے اور مقصد یہ ہو کہ طلاق کے نتیجے میں گزاری جانے والی جو تنہا زندگی ہے اس کا ایک نمونہ سامنے آ جائے گا جب وہ علیحدگی کر کرے گا گھر کے اندر رہ کر ہی بستر الگ کر دے گا اور اس طرح کی اپنی کیفیت رکھے گا تو ایک وہ رہے گا کہ کیا یوں ہونا پڑے گا تو وہ ایک نمونہ سامنے آتا ہے جس سے سوچنے کا سمجھنے کا موقع ملتا ہے چوٹ لگتی ہے نا جی اچھا کبھی امکان ہے کہ اس سے تھوڑی سی اگر آپ کوشش کریں تو دونوں سبق حاصل کر میں آپ سلو کر لیں پھر اگر یوں بھی سلو نہ ہو سکے تو پرانے کریم کے پارہ نمبر پانچ سورہ نسا کی آیت نمبر چونتیس کو ہدایت کے مطابق کی ہدایت کے مطابق دونوں جانب سے سمجھدار اور معاملہ فہم افراد کو حکم یعنی منصف فیصلہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کرنے والا بنا لیا جائے تاکہ وہ ان میں سلو کرا دیں اور یہ سلو کرانے والے افراد اگر اچھی نیت و جذبے کے ساتھ حکمت بھرے انداز میں سلوخ کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعلیٰ زوجین کے مابین اتفاق پیدا فرما دے گا یہاں یہ تو مسئلہ ہے حضور کہ سلوخ کروانے والے کم ہیں ملانے والے کم ہیں اشتراک و انتشار والے زیادہ ہیں کان بھرنے والے زیادہ اب اس طرف میں آپ کو آپ جہاں مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں میں انشاءاللہ وہاں اس طرف بھی عرض کروں گا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر طلاق چونکہ ہمارا طلاق کے اسباب ہمارا موضوع ہے تو میں اس کی ایک بنیادی جو ڈھانچہ بنیاد ہے جو ہے وہ میں مدنی چرن کے نائکن کو کر دوں تاکہ پھر ہماری جو گفتگو اور مکالمہ اس میں وہ ایک مغز نہ رہ جائے تو اگر اس طرح کو سلو کرانے والے اچھی نیتوں کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیتا ہے اور ایک قرآن کری میں یہ مضامین موجود ہیں اب غور یہ کرنا ہے کہ میاں بیوی بی کے باہمی جھگڑے کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً طلاق دے کر معاملے کو ختم کر دیں اور بعد میں افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے البتہ البتہ باہمی تعلقات کی خرابی حد تک پہنچ جائے کہ میاں بیوی بی سمجھتے ہوں کہ اب وہ ایک دوسرے کے شرعی حقوق ادا نہیں کر پائیں گے اور طلاق ہی آخری حل ہے تو پھر شوہر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے اب یہ طریقہ کیا ہے وہ موقع ملے گا تو پھر ہم آگے بیان کریں گے لیکن اب تک کی جو میرے آپ کے سامنے جو وضاحت رکھی جی اس کو اگر ہم کیٹاگرائز کریں تو اول تو یہ کہ اسلام میں اس فعل کو پسند نہیں کیا گیا ٹھیک یہی ہے مفتی صاحب ناپسندیدہ فعل ہے اچھا اس کے ارتقاب یعنی یہ ہو اس اٹیمپ سے بچنے کے لیے قرآن میں حدیث میں جو مضامین بیان کیے گئے ان کو پیش نظر رکھا جائے اولا اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے اور اگر یہ دونوں کے بیچ میں بھی کوئی ترکیب نہیں بنتی دیکھیں طلاق کبھی خوشیوں میں نہیں ہوتی اگر کوئی بیچ کے لوگ فساد پیدا کرتے بھی ہیں نا چاہے وہ گھر کے افراد ہوں یا باہر کے افراد ہوں کرتے جی تب جب دونوں میں نہ ہوگی یہ بات تو تے جی کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے اور ایک عقل مند آدمی اس بات کو سمجھے گا کہ پن اسی دیوار میں داخل ہوتی اسی بورڈ میں داخل ہوتی جو نرم ہوگا ٹھیک جی ہے نا مضبوط دیوار میں کیل آسانی سے نہیں چلی جاتی اس کو ٹھوکنے کے لیے ہتھوڑی کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر اس کی آواز آتی ہے اور بعد بات ہتھوڑے کی ضرورت بھی پڑتی ہے ہتھوڑی سے بھی نہیں ٹکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ بہت ڈرل مشین سے باش کرنے پڑتے ہیں اگر مضبوطی ہی، اگر دونوں کے تعلقات میں مضبوطی ہے تو کوئی بھی جھگڑے کی بنیاد جو ہی نہیں ڈلوا دے گا اصل میں یہاں ہوتا ہی ہے جی دونوں کے درمیان بھی ذہنی ہم آہنگی کا فقدان پایا جاتا ہے ٹھیک تو یہاں سب سے پہلے اگر ہم طلاق کے اسباب پر چوکے کلام کر رہے ہیں جی تو کل تک پچھلے سلسلوں تک تو ہم گھر ب... کیسے بندے گا اور کس طرح کا ہمیں کمپرومائز سسٹم اسٹیبلش کرنا چاہیے ہم اس پر کلام کرتے رہے لیکن آج ہم بیٹھے ہیں تلاق کے اسباب پر غور کرنے کے لیے جی اور میری موٹی عقل میں اگر طلاق کا جو پہلا سبب جو میں اگر سمجھتا ہوں پہلا یا بنیادی سبب کہ پہلا نہیں کہتا وہ میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی کا فقدان ہے ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے ان دونوں میں اعتماد کی کمی ہے اور دونوں میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کمی ہے اور دونوں کے دوسرے کے احترام کرنے کی کمی ہے اگر یہ کمی پوری ہو جائے نا تو اب چاہے گھر سے آئے یا باہر سے آئے یا کوئی زمین کو بھاڑ کر آئے ان دونوں میں اگر اتفاق ہے دونوں میں ایک کہتے نا کہ وہ ایک،, ایک کیا کہتے ہیں آئرن ریلیشن شپ لائک آئرن ریلیشن شپ اگر دونوں کے اندر مینٹین ہے تو کوئی آ کر کیسے دونوں کو جدا کر دے گا تو وہ دونوں ہی دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو یہ چیز ہے سب سے پہلی جس چیز کو ہمیں آج ہمارے مدیچہ کے ناظرین اور ہماری امجدی کابینہ کے بہت سارے اسلامی آئے ہوئے ہیں تو جو سب سے پہلے ایک چیز جو ہمیں ریئلائز کروانی ہے سمجھانی ہے اگر مدنی چینل پر اس طرح کے شادی شدہ کوئی جوڑا موجود ہے یا کل کو آپ کی شادی ہوگی سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے یہ جب ٹوٹی اعتماد ٹوٹا دونوں کے درمیان ذہنی امہانگی ختم ہوئی سمجھیں کہ یہ بہت بڑا پھٹک کھل گیا اب وہ لوگ جن سے آپ اظہار خیال کرتے ہیں اچھا اب آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بیچ میں آ گئے وہ بیچ میں آ گئے یہ بھی کھائی نہ کھائی کوئی بیچ میں نہیں آ جاتا کا کوئی بیچ میں نہیں آ جاتا عموماً آپ جا کر کسی کے پر اپنا درد دل بیان کرتے ہیں وہ جا کر کسی دل درد دل بیان کرتی ہے تو وہاں سے پھر نکلتی ہے ایک سمجھانے اور سمجھنے کی فضا اب اگر کوئی اچھا واسطہ مل گیا تو وہ آپ کو قریب کر دے گا کوئی برا واسطہ مل گیا تو وہ اپنے تجربات بیاں صحیح جا رہی ہے بالکل صحیح جا رہی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے دبا کے رکھ دبا کے رکھ خود سدھر گیا خود آئے گا خود ہی آئے گا اب وہ پھر یا اس کو کوئی سمجھانے والا آ جاتا ہے جی تو صحیح آ رہا ہے بات مرد بن کے رہے مرد بن کے رہے اب مرد کے نام پر وہ بلے گھر توڑ دے توڑنے کے بعد وہ تو مرد بن کے رہے اب وہ ہے ہی نہیں کچھ جو ہیں وہی رہیں گے بھائی ٹھیک ہے میں عورت خطوں کو بولنے سے جی ایک بات حضور جو آپ نے ابتدا میں کہی واقعی آپ نے روٹ کاز جو اس کی ہوتی ہے اس کو ماشاءاللہ اللہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے ذہنی ہم مہنگی کو ہی لے لیں اس کا نہ ہونا طلاق کا سبب بنتا ہے ذہنی ہم مہنگی حضور کیسے پیدا ہوگی یہاں تو کوئی شخص کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی اپنے جو اس کے معاملات ہیں یا اس کی پسند ہے اس کی ناپسند ہے اس پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں یہاں تو ذہن یہ ہے کہ سامنے والے کو میری منشاہ کے مطابق میری خواہش کے مطابق میری مرضی کے مطابق اس کو ڈھلنا چاہیے اس کو تبدیل ہونا چاہیے میرے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے میرا خیال کرنا چاہیے میرا احساس کرنا چاہیے جہاں یہ فضا رہے گی وہاں ذہنی ہم مہنگی کیسے پیدا ہوگی ذہنی آہنگی ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے سے پیدا ہوگی کہ مجھ پر شریعت متحرات کی طرف سے اس کے کیا کیا حقوق لازم ہیں تو مرد عورت کے حقوق جانے عورت مرد کے حقوق جانے اور پیار محبت کے ساتھ اس رشتے کو قدر اور احترام کی نظر سے دیکھے پچھلے سلسلے میں آپ نے ایک مشورہ ایک جوڑے کو دیا تھا جس میں ان کو آپ نے کہا تھا آپ بولیں ان کی کال آئی تھی کہ ہم اب زیادہ کھیچ کچ نہیں کریں گے اب ہم نے یہ طے کر لیا تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ عورت اپنے شوہر کو یہ کہے کہ آپ حاکم ہیں آپ افسر ہیں گھر میں آپ کی چلے گی اچھا اور شوہر یہ تو مسئلہ حضور حاکمیت ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے نا یہی تو پرابلم ہے یہی تو ایشو ہے حکمیت مان لی نہیں ہے کسی ایک کو بڑا مان لیا یا اس کے تحت اپنے آپ کو لے کر آگے پھر تو نظام ہی سیدھا ہو جائے گا کو اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر خرابی کے لیے تیار رہا جائے اچھا اب حاکمیت وہ مان لے تو اب یہاں پر ہم دوسرے پہلے پہ غور کریں کہ حاکم ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے ڈنڈا لے کر بیٹھا رہے وہ حاکم ہے تو وہ اس کو امام غزالی علیہ رحمان نے تب فرمایا ہے کہ وہ اس کو کس طرح جی گھر کے مسائل کا حل نکالنا ہے وہ اس کو سوچنا ہے اگر ہم ون بائی ون اسباب پر ہی میرا خیال اگر چلیں گے نا جی تو امید ہے کہ ہم پچھلی اور اس وقت کی چیزوں کو اتنا مکس نہیں کر پائیں گے جی کیونکہ ہمیں ناظرین کو اسباب بیان کرنے ہیں حاضرین کو اسباب بیان کرنے ہیں کہ یہ سبب ہے تو پہلا سبب تو میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی بی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اگر ہوگی تو بیرونی ذرائع کی مداخلت کا چانس نہ ہونے کے برابر ہوگا کہ وہ کہیں ڈسکس کر ہی نہیں رہے صحیح. اور آپس میں ہی اگر تھوڑی وہ چپکلش ہو جائے تو آپس میں ہی کیس سن کر وہ معاملے کو ڈیفیوز کر دیا جی. لیکن اگر یہ ڈسکشن نکلے گی باہر تو ڈیفینےٹلی پھر اس کے پلس بھی آ سکتے ہیں اور اس کے مائنس بھی آ سکتے ہیں تو میرا تو پہلا تو یہی مدنی پول ہے ہمارے ان اسلامی بھائیوں سے کہ اپنے آپس کے تعلقات میں ذہنی ہم آہنگی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں ایک سوچ کے مطابقت پیدا کریں اور اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم ذہنی ہم آنگی کیسے پیدا کریں جی تو جہاں پہلا ایک بات بیاں ایک دوسرے کے حقوق جاننے سے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر بات آپ کی مزاج اور آپ کی سوچ اور آپ کی طبیعت کے مطابق ہو یہ ضروری نہیں ہوگا انیس بیس فرق چلتا رہتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آ جاتی انڈرسٹینڈنگ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کے لیے اب یہ ہے کہ وقت کا انتظار کریں ہو سکتا ہے کہ وہ وقت تھوڑا جلدی آ جائے تھوڑا دیر سے آ جائے لیکن عموماً آ جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا یہ وقت آ ہی جائے گا ہم آج بیٹھے ہوئے تھے بات کی تو تھی سلسلے کے حوالے سے کیا کہتے یہ بھی اللہ کی حکمت رحمت نہیں ہے کہ انٹرنس نکاح ایک داخل ہونے کا دروازہ نکاح کا بنایا مگر اللہ نے اپنی رحمت سے ایک ایگزٹ بھی دیا ہے جی کہ باہر نکلنے کا بھی راستہ دے دیا ہے اگر جو راستے کے بارے میں جو کچھ اچھا فرمائے گا لیکن ایگزٹ ہے جی نہ عورت کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے گٹ گٹ کر مرے گی جی نہ مر کے لیے کہ یہ ہمیشہ گٹ گٹ کر مرے گا اللہ ان دونوں کو شریعت متحرہ نے ایک ایگزٹ دیا ہے جی. کہ اگر جیسے کہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے بیان کیا کہ جب یہ بات کنفرم ہو جائے کہ جسے دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے اور اللہ کی نافرمانی بنا نافرمانی ہوتی چلی جائے گی اب شریعت متحرہ کے مطابق جدا ہونے کی صورت شریعتی میں موجود ہے جی بالکل اب اس کے طریقے کار بھی شریعت مطالعہ نے وضع کیا اسلام الدین نے وضاح کیا اب اس طریقے سے الگ ہویا جائے کیونکہ بسا اوقات ہوتا یہی ہے کہ ایسے کوشش کے باوجود بھی ذہنی آمانگی نہیں آ سکتی حالات پیدا نہیں ہوتے تو ایک پراپر ایگزٹ وے دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس راستے سے اور اس طریقے سے آپ اپنے اندر جدائی اختیار کر لیں تاکہ اسلام و دین کی کئی بنیادی چیزوں کا تحفظ بھی اس میں ہو سکتا ہے جی تو یہ ایک ہے راستہ لیکن وہ میں نے حدیث وغیرہ سب آپ کو بیان کر دی کیا کہتے ہیں صاحب جی بالکل اس میں ضروری یہی ہے دینی معلومات کی جو کمی ہے نا مسائل طلاق کیا ہیں اس کے حوالے سے ناواقفیت عام طور پہ لا علمی بہت زیادہ عروج پر ہے اگر اسباب طلاق جیسے ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا یہ چیز ہے تو اسی طرح طلاق تک بہت جلدی پہنچ جانا اور اس سے پہلے اپنے گھر کے رشتے کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کوششیں نہ کرنا یہ اس بات اس کا ایک سبب بنیادی یہ بھی ہے کہ علم دین کی ناواقفیت ہے علماء اور اہل علم اور اچھی صحبتوں کی کمی ہے عام طور پہ جو میرا مشاہدہ دارالفتحل سنت میں ایک وقت گزرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمومی طور پہ جو علماء سے مربوط ہیں اہل علم طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں اچھی صحبتیں جن کو مجسر ہیں تو ان کے ہاں طلاقیں اگر ہو رہی ہیں تو ان کا ریشو انتہائی کم ہے حتیٰ کہ ایک اسلامی بھائی سترہ اٹھارہ سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے اور جو بھی معاملات ان کے ساتھ شادی کے بعد سے اب تک چلتے آ رہے تھے اس میں ان کی گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صبر کے پہاڑ ہیں اب وہ اس رشتے کو چلاتے چلاتے باہر اب ایسا بھی لگ رہا تھا ہمت ہارتے جا رہے ہیں وہ دارو لفتہ آئے اور دارو لفتا, آئے اور دارو لفتا آئے کہ اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے لگے جو ان کو مصیبت تکالیف اٹھانی پڑ رہی تھی ان سب کا بیان جیسے کام سے تھکے آ رہے آنے کے بعد ان کو کھانا پیش کیا جائے اس کے بجائے ہوتا یہ تھا وہ خود آتے خود گرم کرتے کبھی بازار سے خود لاتے گھر میں کھاتے یا بازار سے کھا کے پھر گھر میں آتے اس طرح کی کنڈیشن ہو چکی تھی اب وہ طالب تک جانا چاہ رہے تھے گا مجھے شریعت مطالعہ نے طالق کا طریقہ جو بتایا نا وہ بتا دیں تو ہم نے کوشش کی صبر و تحمل برباری جو ایک, اس رشتے کو نکھارنے اور اچھا کرنے کی جو کوشش ہم کر سکتے ان کو سمجھایا تو ماشاء اللہ اس کے بعد وہ دیگر مسائل پوچھنے لیکن طلاق کے بارے میں جب میں پوچھا بھائی حضرت تو کہنے لگا بس صبر و تحمل کا مظاہرہ چل رہا ہے لیکن بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہوتا ہے کہ علم دین سے ناواقفیت اچھی صحبت کا میسر نہ آنا اور جیسا بے ماحول بے صبری یہ بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کر پانا حالانکہ وہ بات ایک وقتی طور پہ آدمی صبر کر لے تو اس کے بعد پھر دوبارہ رشتہ اچھا چلتا ہے لیکن وہ ایک ہی بات کو لے کر بیٹھ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جمیل بھائی کے دونوں میں کوئی نہ کوئی ایسی عجیب سی عادت ہوتی ہے جو بعض اوقات گوارا نہیں ہوتی یعنی آپ کو وہ عادت کو یوں سمجھیے کہ وہ عادت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ جوتے میں وہ عادت ایسی ہوتی ہے جیسے جوتے میں کی جو کہ نکلی ہوئی ہے باہر کیڑی میں اور آپ جب بھی پہن کے چلو گے اب میں آپ کو بولوں صبر کریں مگر جوتا نہیں اتاریے گا کیل نکالنے کی کوشش کی جائے اب کیل نہ ہی نکلے تو کیا کریں اب یہ کیل والی عادت مرد میں بھی ہو سکتی ہے یہ کیل والی عادت عورت میں بھی ہو سکتی ہے اس کو بدل دینا چاہیے اس کو ٹھیک ہے اب جب تک وہ کیل ہی نکلے گی آخر آپ کب تک ان دونوں کو صبر کی دعوت دیتے رہو گے عادت بدل کے یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اصل تو کیل ہی یہی ہے اگر عورت یہ ریئلائز کر لے اللہ کرے ہمارے سلسلہ کو ایسا رنگ لیا ہے اگر کوئی اسلامی بہن یہ ریئلائز کر لے سمجھے کہ اصل کیل میری عادت ہے تو اس کیل کے ساتھ یہ مرد کب تک چل سکے گا ایسی بات بڑی بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں آپ اور مطلب سوائے اس کے کہ یہ جوتا اتار دے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کل نکالنا اب اس عورت کا کام ہے اب مرد کو سمجھا مرد والا میں نے تو پوری کوشش کی نکالنے کی لیکن میرے بس میں نہیں کل نکالنا نہیں ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ کل عورت کے بجائے مرد کے اندر ہو ایسی بری عادت اب وہ کے ساتھ کب تک کس طرح مطلب کہ سمجھوتا کرے گی بیچاری وہ نکالنے کو تیار نہیں ہے تو ایسی یہ بھی صورتحال بن جاتی ہے تو آپ دونوں پہلے سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ دونوں میں تھی کون ہے جو ازیت دینے والا ہے کیل کا مطلب میری کیل سے کیا مرا تھی ازیت کیل کیا دیتی ہے تکلیف دیتی ہے جی ازیت دیتی ہے مطلب آدمی کیسے صبر کے جب بھی پاؤں رکھے گا اس کو وہ اچھا اس کا عادی بھی نہیں بنے گا پھٹے ہوئے جوتے کا بند آدھی بن جائے گا یہ چلو تلوائی پھٹا ہوا ہے اور زمین سے پانی آ رہا ہے وہ ان چیزوں کا شاید آدھی بن بھی جائے گا لیکن کیل کا آدھی نہیں بنتا عموماً آدمی ہلکی سی پھانس بھی چک جائے نا تب بھی آپ سے نہیں چلا جاتا اور جب تو وہ پھانس نکل جائے نا تھوڑی سی ہلکی سی ہوتی نکل نظر بھی نہیں آتی وہ اونگیلکیل اونگلی گھمائیں گے تو تھوڑی سی حرکت بعد وہ عادتیں ہی ہوتی ہیں جو پھانس کی طرح ہوتی ہیں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن چلو تو پتا چلتا ہے اچھا ہم لاکھ سے وہ سمجھانے بیٹھے نا صبر کر بولا پھانس میرے پاؤں میں لگی ہے چلنا میرے کو ہے اچھا کہاں ہے اب وہ بولے یہ مجھے ملے گی تمہیں نہیں ملے گی میں انگلی گھماؤں گا تو مجھے بولا جا ادھر ہے اب نکلے پھانس تو بنے نا اب یہ فاس والی عادت مرد بے گا عورت میں یہ دیکھیے ہم تو ہم تو معتدل چلیں گے درمیان میں جی اب جی ان دونوں کو سوچنا ہے جی کہ ان حرکتوں کو ان عادتوں کو آپ نے نکالنا ہے یہ تو تھی کیر وانس اب وہ کیا چیزیں کیر و پھانس کا جو کام کرتی ہیں وہ آپ کی زد چڑچڑاپن بے جا بحث لڑائی جھگڑا غصے کی عادت بے جا فرمائشوں کی عادت فضول خرچی کی عادتیں اور احترام نہ کرنے کی عادت حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی عادت اور ان کے عادات و مزاج کے مطابق اخلاقی ذمہ داریاں بھی اگر وہ پوری نہیں کرتا تبھی معاملہ تو خراب ہو جاتا ہے نا اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کرنا بھی یہاں پر بہت, بہت میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے شریعت نے آپ پر ایک چیز فرض کر دی شریعت نے آپ ایک چیز واجب کر دی تو آپ بولو ٹھیک ہے میں نے اپنا فرض و واجب پتا کر دیا اور اگر آپ وہاں اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے تب بھی لڑائی جھگڑا ہوگا جی اسلام نے ہمیں شرعی اور اخلاقی ذمہ داریاں بھی پورا کرنے کا ذہن ہر جہاں پر فرائض اور واجب بات ادا کرنے سے چلتا ہے وہیں معاشرتی جی اور و عادت اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنا بھی ایک گھر گرہستی کو نبھانے کے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے مجھے فرما رہے ہیں بالکل ایک کال ہے ہمارے پاس کال پہ شامل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت میں آپ کا سلسلہ مثالی معاشرہ دیکھتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ گھر کے معاملے میں شک نہ کرو شک نہ کرو شک نہ کرو اور گھر میں نرمی اختیار کرو اور درگزر سے کام لو میرے ایک جاننے والے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ان کے گھر میں موبائل کی وجہ کر کے معاملات خراب ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موبائل کے معاملات جو ہے کس طرح خراب ہوتے ہیں پہلے کال میسجز واٹس اپ وغیرہ یہ وہ اور اس سے آگے بھی اور خرابیاں تو جب ان کو پتہ چلا تو تب جو نہ وہ پانی سر سے گزر چکا تھا پھر یہ کہ ان سے بھی برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے پھر اپنی جو نا بیگم کو طلاق دے دی تو آپ فرماتے شک نہ کرو شک نہ کرو اگر وہ پہلے ہی شک کر لیتے تو کسی حد تک کنٹرول کر لیتے جب ان کو پتہ چلا جب تک گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ چکی تھی تو آپ اس بارے میں مدنی پولیس فرمائے کہ شک کون سا درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے اور کس حد تک کرنا چاہیے اور درگزر در بھی کس حد تک کرنا چاہیے نرمی بھی کس حد تک کرنی چاہیے اور سختی بھی کس حد تک کرنی چاہیے اس بارے میں ہمیں مدنی پھول ارشاد فرما دیں اب اس وقت ان کی آپس میں فراغت ہو چکی ہے طلاق ہو چکے اور گھر میں ایک عجیب سا سما ہے تو آپ دعا بھی فرما دیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دیں جزاک اللہ خیر السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سلام و اللہ وبرکاتہ کوئی تو پیرامیٹر ہو کوئی تو پیرامیٹر ہونا چاہیے شک و وہم کی تو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ شکو کو شبہات کریں وہ ٹھیک ہے اگر کوئی اللہ نہ کرے اس طرح اپنے اختیار سے باہر نکلا ہے تو پہلے سے نظر رکھنا اور شک کرنا دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے اب آنے جانے جب بیوی بی شور سے پوچھ کر جا رہی ہے اور اس کے آنے جانے کا اس کو علم ہے تو اس شکوک کو شبہات تو یا نہیں ہے نا اگر موبائل چیک کرنے کی اجازتیں دے دی جائیں تو تو میرا خیال ہے تو بہت برا ہو جائے گا پرائیویسی نہیں ہوتی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہر بندے کی اپنی پرائیویسی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی پرائیویسی کو جو ہے وہ ڈی کوڈ کیا جائے یا اس پہ مداخلت کی جائے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر مطلب شور بیوی کے میسیجز چیک کرتا رہتا کالنگ چیک کرتا رہتا ہے کس سے بات ہوئی کس سے نہیں ہوئی یہ چیک کرتا رہتا ہے تو پھر اس سے محبت ہی کیا کی جب اس کو اعتمادی نہیں اپنی بیوی کے اوپر اور بیوی جب دیکھو شوہر کا فون اٹھا کر میسج چیک کرتی ہے مس کال چیک کرتی ہے یہ چیک کرتی ہے وہ چیک کرتی ہے کسے بات کر رہے ہو کیوں بات کر رہے ہو اتنی دیر بات کیوں کر رہے ہو یہ سارے سوال جواب کرے گی تو وہ ایک دو دفعہ مزاق میں لے لے گا باقی کوفت ہو جائے گی یہی وہ بنیادی چند چیزیں ہوتی ہیں جو آپس میں دوریاں پیدا کر دیتی ہیں اعتماد ایک دوسرے پہ سے اٹھ جاتا ہے اٹھ جائے گا نا ڈیفینے اعتماد ہی نہیں رہا دونوں ایک دوسرے کے اوپر تو آپ گھر کیسے چلائیں گے گھر کو چلنے کے لیے اعتماد تو بنیادی اینٹ کا کام کرتی ہے دی نہیں ہے تو پھر کیسے گھر چلے گا مجھے اس بات کا ادرا کیسے ہو کہ میرا جو رشتہ ہے اس کے اندر گراڑ آ رہی ہے اس میں دوریاں آ رہی ہیں اور یہ جو ہے وہ ڈسٹرو ہونے کی طرف جا رہا ہے ہمارا جو رشتہ ہے جیسے میاں بیوی بی کا ایک رشتہ ہے مثال کے طور پر ان دونوں کو اب ان کے سوال کے اندر ایک بات تھی کہ ہمیں اگر آپ آپ کہتے ہیں شک بھی نہیں کہہ ہم نے شک بھی نہیں کیا اب وہ معاملہ جو ہے وہ پانی سر سے اوپر چلا گیا اور جو ہے وہ نوبت راگ تک کان پہنچی تو اب بات یہ ہے کہ کوئی ایسا مذبرمائے کہ جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ چونکہ حالات یہ ہو رہے ہیں چونکہ واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے یہ خرابی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے محسوس ساتھ ساتھ ہونے جا رہا جا ہے کیا دیں محسوس ساتھ ہوتا ہے دیکھیے ایک چیز کی حفاظتی اقدامات کے پیش نظر کوئی باڑھ لگا دینا حفاظتی حصار رکھنا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن عورت اگر فون کر رہی ہے ہنس رہی ہے اب یہ دل میں یہ خیال پیدا کرنا کہ یہ کس سے بات کر رہی ہے ہنس کیوں رہی ہے اب میسیجز ہیں وہ آ رہے ہیں تو میسیج کی ٹوہ میں پڑ جانا کیسے میسج آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں تو یہ چیز بسوں کا ایک چیز چھپی بھی ہوتی ہے نا تو آج نہیں کل کسی عورت نے اگر کسی برائی میں ابتدا ہے مبتلا ہے تو جیسے مختلف مواقع ہوتے ہیں جیسے مدنی مذاکرہ مختلف سلسلے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر بسا اوقات اصلاح ہو جاتی ہے اگر کوئی برائی میں مبتلا تھا چھپی ہوئی برائی تھی باطنی بھی کوئی اس طرح کا وص عورت میں یا مرد میں تو وہ کبھی نہ کبھی اس کی اصلاح کا امکان ہوتا ہے لیکن توہ میں پڑ جانے کی وجہ سے پھر چیک کرتے رہنا اس طرح اعتماد خراب ہوتا ہے ایک شخص اگر برائی میں مبتلا نہیں تھا تو بسا اوقات وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جب اتنا بدنام کر دیا ہے بسوں کا یہ باتیں کمرے تک نہیں رہتی یہ دونوں خاندانوں تک پھیل جاتی ہے دور تک پھیل جاتی ہے تو عورت یا مرد اگر وہ اس کام میں مبتلا نہیں تھا جس کے بارے میں شک شبہات کر کے رشتے کو خراب کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اعلان اس برائی کی طرف مائل ہو جائے میں تو یہی مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو حاضرین کو کہ اس طرح شکو کو شبہات کے ساتھ زندگی نہ گزاریں اعتماد کرنا سیکھیں اور وہ فضا قائم نہ ہونے دیں کہے کہ شور کہ یار تمہیں اب تک میرے پر بھروسہ ہی نہیں ہے یا وہ بولے کہ آپ کو مجھ پر اعتماد ہی نہیں ہے تو ایسی فضا نہ قائم ہونے دیں اعتماد کرنا سیکھیں بھروسہ کرنا سیکھیں انشاءاللہ شاء اس سے گھر خوشیوں کا گیوارہ بنے تجزت گا تو ہمیں پڑھنا ویسے اس کی ممانحت کی گئی ہے ولا تجس سسو ایک دوسرے کی تو نہ پڑھو حفاظت کرنے ایک الگ چیز ہے وہ اسباب آلات وہ چیزیں مہیا کرنا کہ جو شخص شبہات کی طرف لے کے جا رہی ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ایک بند باندھا جا سکتا ہے مناسب اعتبار سے لیکن دینے کے بعد شک شبہات میں نہ پڑا آپ دارو پہلے سنت میں ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے عموماً طلاق کے کیسز آپ کے پاس کتنی پرسنٹیج کے آتے ہیں جیسے یوں سمجھ لیں کہ روزانہ کا دو طلاق کے کیسز آ رہے روز کے دو جب میرے ایوریج یہ صرف ایک دار الختہ کا میں بتا رہا ہوں جو نارتھ کراچی میں دارو لکھتا ہے لسنت فیض مدینہ کریلا سٹاپ پر ہے گیارہ سے پانچ ہماری ٹائمنگ ہے جمعے کو چھٹی ہوتی, ہوتی ہے تو اس چھ گھنٹے کے دورانیے میں کم سے کم دو مسئلے سے آ رہے ہوتے ہیں ایک یعنی ایک تو مسٹ ہے سمجھ لیں کہ طلاق کے اس طرح کے کی کیسز آ رہے ہوتے ہیں ایک دو مسئلے اب اس میں کیا طلاق ہو چکی ہوتی ہے کہیں طلاق ہونے کو ہے تو بندہ وہ آپ کو کیا لگتا ہے عموماً آپ کا کئی داروں سے سنت آپ کا بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر آپ نے یہ نارملی کس طرح کے اسباب ہوتے ہیں جو گھر توڑوا دیتے ہیں یہ لوگ توڑ کر آ ہیں اسباب عام طور پہ ان اسباب پہ بندہ غور کرے تو ہنسی آتی ہے یہ بھی کوئی ایسی بات تھی ابھی یہ بھنسی کہہ لیں یا افسوس کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب جیسے مثال کے طور پہ ایک کیس اس طرح کا سامنے آیا عید کے دن پچاس ساٹھ سالہ عمر ہے میاں بیوی دونوں کی پچاس یعنی ان کے بچے جوان ہیں عید کے دن تلاک کس بات پہ ہوئی ہے दिन کس بات बात तो ہے کہ سوئیوں میں میوا نہیں نزر آ رہا ہے اب وہ کشمش چھوارے یا جو بھی بول رہے ہیں جی جی یہ بالکل کیا سویوں میں ڈلتے ہیں ڈالتے ہیں ہاں وہ کھوپرا یا کشمش اس طرح کے جو آئٹم ڈلتے ہیں پچاس ساٹھ سال کی ہے وہ آپس میں دونوں میاں بیوی میں جو باتیں چلی اس کا نتیجہ بنا کے ون ٹو تھری شوہر نے کر دیا عمر پچپن ساٹھ شوہر کی تھی بیوی کو اس کے گھر والے لے گئے اچھا oh, oh, oh, oh. اب یہاں جو بچے جوان بچیاں بھی سترہ اٹھارہ اتنی سال کی عمر کی بچیاں یہ ہمارے مطلب محلے کا واقعہ ہے جو اس طرح ہوا اب وہ کیا ہے وہ عورت کا بھی انتقال ہو گیا آدمی کا بھی انتقال ہو گیا دو سال کے اندر اندر یہ چراغ گل ہو گیا اچھا شادی یہ بھی ایک عبرت کا پہلو میں اس میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ پچاس سال سال کی عمریں جی تو کم از کم پچیس تیس سال پرانا گھر ہوگا جی گھر گرہستی والا اور اب تک کا زندگی چلتی رہی چلتی رہی اور زندگی کا چراغ گل ہونے سے دو سال پہلے جی ان کے نکاح جی کا چراغ گل ہو گیا بات مطلب اب دیکھا جائے تو جی دیکھ دیکھ کوئی कर... دیکھ یہ کوئی ایسی بنیادی بات نہیں تھی کہ جس پہ عورت کو تلاک دی جاتی کوئی اور ذریعہ افہام تفیم کا یا کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ نیبر کیوں نہیں ڈالے لیکن تلاق انہوں نے تحفے میں دے دی مرد کا کوئی جذباتی قدم ہوا نا یہ سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اس موقع پہ تلا اس موقع پر بعدوں کا کیا ہوتا ہے اب اس کیس سے ہٹ کر مرد کا جذباتی قدم ہوتا ہے عید کا دین ہے تیمیا ہے میوا نہیں ڈالا لا کر رکھا تھا میوا میوا تو ڈال دیتی اتنے سال ہو گئے اب تک پتہ نہیں چلا کہ اس میوا ڈالا جاتا ہے اچھا یہ تو ہو گئی اس کی طرح سے جانیاں نا گفتگو اب تو نہیں ڈالا تو کیا ہوا بڈے ہو گئے ہو اب تک میوے کا ہی شوق ہے ابھی تک میوہ کھاتے رہو گئے تو کیا ہوا کر میوہ نے تو بھول گئی اپنی ماں کے گھر سے لائی تھی یا تم لائے تو میرے سے پیسے رہ کر لائے دے زیادہ بکواس نہیں کر کروں گی کیا کر لوگے عمومی طور پہ ایسے موقع پہ زیادہ بکواس نہیں کر کروں گی کیا کر لوگے گے نوکریاں نہیں سمجھا ہوا ہے کروں گی کون ہوتے ہو تم بولنے والے میرے کو زیادہ بولے گی اٹھ کے کیا کر لوگے کیا کر لوگے خالی یہی نا ون ٹو تھری کر دو گے نا کر لو یہ بھی اثر نکال لو یوں کر کے ایک تو وہ ویسے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے اور وہاں سے اس کا بھی غصہ پڑ رہا ہے اور جب پتھر سے پتھر ٹکرائے گا آگے نکلے کنگاری نے ہی نکلنا ہے اصل میں بات کیا ایسا جب یہ بعض اوقات اس طرح کے عموماً شاید سرکمٹینس ہو جاتے ہوں یا ایک دوسرے کوئی ایک فریق چپ ہو جائے کوئی ایک فریق صبر کر لے کوئی ایک فریق برداشت کر لے نا کہ مثال کے طور پر یہی ہم بنیادی بناتے ہیں نا کہ یہ ڈالا نہیں ہے تو بولا ٹھیک ہے بھول ہو گئی آئندہ احتیاط کرو گے معاف کرت کو تھوڑا نرم دیا اچھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں واقعی غلطی مطلب وہ ہے وہاں مطلب ضد نہیں کرنی چاہیے ایک تو درگزر کر لینا چاہیے مرد کو ہی یا عورت کو درگزر مثال کے دو پر آدمی ٹائم دے کر ہی لیٹ آیا ٹائم آنا تھا اس کو آیا ہی لیٹ ہے اب لیٹ آیا تو وہ عورت نے اگر مثال کے تو خدا نہ کہاں چڑھائی کر بھی دی کہ یہ کون سا آنے کا ٹائم تھا کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں جب دیکھو لیٹ جب دیکھو لے کہاں رہ گئے تھے تو اب وہ بولے کہ اب وہ ویسے اس کی گمی ہوئی تھی کہاں رہ گیا تھا موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی اب وہ اگر سامنے چڑھائی کرے گا تو لڑائی ہو جائے گی اب وہ ایڈمٹ کر لے گلتی ہوگی سوری اب جب یہ کہہ دے نا سوری اب وہ سامنے سے پھر وہ باپ کی باپ نہ بنے پھر وہ سامنے سے پھر وہ بہادری نہ دکھائے گا یار چلو ایک دبا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کیا سوری سوری کر رہے ہو جب دیکھو سوری جب دیکھو سوری تو اب نہیں کرے گا سوری تو کیا کر لو گی اسی طرح اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو جائے اور وہ اگر کہہ دے کہ جی آئندہ احتیاط کروں گی تو بالکل ابھی سائلنٹ زون میں چلا جائے چپ ہو جائے نرم اختیار کر لے لیکن یہاں چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا جی وجہ سے تلاش جی ہو جاتی ہوں اس کی وجہ ہے خاموش نہ ہونے کی وجہ ہے جیسے اگر عورت کو لے لیں تو عورت کے بچے جب جوان ہو جاتے ہیں بیٹے جب جوان ہو جاتے ہیں اور شوہر جو ہے وہ کوئی کام کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں رہتی بے کے اندر پیسے وہ نہیں کماتا تو پھر بعض اوقات وہ جو شوہر ہے وہ ڈی ویلو ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ بیوی بی سمجھتی ہے کہ میرے تو بچے کما کے لا رہے ہیں اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ شوہر کی اور بعض اوقات وہ یہ شوہر کہتا بھی ہے کہ میں جب پیسے کما کے لاتا تھا حالات اور تھے اب میں پیسے کما کے نہیں لارا رہا آپ تمہارے بچے کما رہے ہیں تو تمہارے بچے تھوڑی میرے तो بھی ہیں عورت جو ہے نا وہ اپنے بچوں پر سہارے کے مقابل بچے ہیں نا سنبھالنے والے اب یعنی مرد کی ضرورت نہیں رہتی کو ایسا لگتا ہے یہ ہر جگہ تو شاید ایسا ولہ علم نہ ہوتا ہے پریکٹیکل یہ ہے کہ بچہ بچوں پر تو ڈپینڈ اس طرح نہیں کرنا چاہیے بچے اللہ اچھے نصیب کرے اور اگر یہ ماں باپ کی خدمت بچا لانے میں کامیاب ہو جائیں تو مدینہ مدینہ جی اوور آل اگر جنرلی دیکھا جائے تو ایسا اتنا پریکٹیکل ہے ہی نہیں سر ایسا نہیں لیکن جہاں طالق تک نوبت پہنچ رہی ہوتی ہے وہاں اس طرح کے ماں بہت عورت لگتا ہے کہ بچے بس ہیں بس اوقات وہ بچے جو ہے نا وہ باپ کے مقابل اپنی ماں کی طرف داری میں جب بول رہے ہوتے ہیں بس اوقات ہاتھ تک اٹھانے تک نوبت یا گالم گلوش تک نوبت آتی ہے تو یہاں جب ایک آدمی دیکھتا ہے عورت کی نظر میں میری عزت نہیں رہی اس کی وجہ سے اولاد کی نظر میں عزت نہیں رہی تو پھر وہ ون ٹو تھری کرنے میں اس کو کوئی کچھ دیر نہیں لگتی ایک وجہ اور بھی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی ہوگی تمہیں برداشت کرتے ہوئے تمہارا غصہ برداشت کی ہے, کیا ہے اب وہ جب تم بات کرتے تھے اور جو ہے ہم خاموش خاموشی والی بات نہیں ہے یوں بھی ہوتے ہیں معاملات لوگ بتاتے ہیں بےچارے شیئر کرتے ہیں اللہ صبر عطا کرے اللہ انت. جی مرد باری اللہ عامر حامر کال شامل کرتے ہیں الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوان علی شاہ تاریخ یونان کے شہر اتن سے عرض کروں مثالی معاشرہ میں آج کا موضوع طلاق جو ہے یہ بڑا اہم اور ضروری اور سمجھنے والا موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے نگرانی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ کیا طلاق جو ہے یہ کسی اور الفاظ سے بھی ہو جاتی ہے اور اگر ہو جاتی ہے تو وہ الفاظ کون کون سے ہیں وضاک فرما دیں جزاک اللہ خیرہ دیکھیے مفتی صاحب سے بھی جواب لیتے ہیں طلاق کے کنایا یہ پورا مضمون ہے اور میں نے سمجھتا کہ اسے محض مثالیں جو طلاق کے کنایا کے الفاظ کی جو دی گئی ہیں اگر وہ پورے مضمون کے ساتھ بیان نہ کی جائیں تو شاید اس سے غلط فہمی ہو جانے کے بھی اندیشے رہ سکتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب دیکھیں اس میں سیکھنا تو ضروری ہے جیسے اس کے لیے بنیادی ایک کتاب جو ہمارے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتی ہے طلاق کے آسان مسائل مفتی قاسم صاحب کی یہ سوال جواب پر مشتمل کتاب طلاق کے آسان مسائل تو اس کا مطالعہ کرنے سے جو ہے نا یہ بہت سارے ایسے الفاظ کے جو لفظ طلاق کے علاوہ ہیں مثال کے طور پہ لفظ آزاد کہ آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں میں نے تجھے آزاد کیا اچھا اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں جیسے دفاع ہو جا نکل جا چلی جا اپنی ماں کے گھر بیٹھ سل بوریا بستر سمیت یہ الفاظ کنایا جو نا اس کی اقسام ہیں تین قسمیں ہیں بعض اقسام کے الفاظ وہ ہیں کہ جو نیت پر باہر صورت موقف ہوتے ہیں جب تک انسان طلاق کی نیت نہیں کرے گا طلاق نہیں ہوگی بعض الفاظ ایسے ہیں کہ غصے میں جب آدمی بول رہا ہے تو اس وقت نیت کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق چاہیے آدمی کہتا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا تو اب یہاں پہ آدمی کہے میری کوئی طلاق کے نیت نہیں تھی تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی تو کنایا الفاظ کی اقسام ہے اور کس لفظ سے کب طلاق پڑتی ہے یہ بہت ہی باریک بینی کے ساتھ سمجھنے سوچنے والا مسئلہ ہوتا ہے اس کو عوام اپنے طور پر مطلب فائنل نہیں کر سکتی ہے چونکہ اس نے یہ لفظ بولا ہے اس لیے اس لفظ بولنے سے طلاق ہو گئی تو خود فیصلہ نہیں کیا جا سکتا بہت سارے الفاظ کنارا ایسے ہیں جس کے اندر مو کا محل کو سامنے رکھا جاتا ہے آدمی اور عورت کی سیاح سباب جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے جس کو مذاکرۂ طلاق وغیرہ کہا جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر جو اس کو قرآن و حدیث فقہ کے مسائل سے جو اس کو آگاہی ہے اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہوئی تو اس لیے طلاق کے آسان مسائل جو کتاب مفتی قاسم صاحب کی اس کتاب کا مطالعہ کرنا جو ہے یہ طلاق کے بارے میں آگاہی میں ایک بنیادی کتاب کی حیثیت یہاں ایک سبب میسج کے ذریعے جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ عورت کی ماں بے جا مداخلت کر رہی ہے بتا کہ کیا, کیا کیا جائے ہمارے دونوں کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ماں ہے اس کی انفلوئنس بہت زیادہ ہے کی ماں؟ عورت کی ماں, جی ماں جی سے شوہر کے ساتھ شو جی مداخلت کر رہی ہے جی کیوں کر رہی ایسے ہی بات چیت کر رہا ہوں میں سے کیا مسئلہ کیا اس کا جی تو وہی وہ بتا سکتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے مسئلے بہت سارے ہو سکتے ہیں بعض اوقات ماں یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کو ویسے رکھا نہیں جا رہا جیسے ہم چاہ رہے ہیں کیوں, کیوں سمجھ رہی ہوتی ہے بیٹی نے کوئی بات کی ہے بیٹی نے تو بات نہیں کی وہ تو نہیں بول رہی ہمیں تو نظر آ رہا ہے کیا جی رہا؟ نظر آ رہا ہے کیوں تا... کیوں, تا... کیوں تاکا چاقے کر رہے ہیں جی لیکن چیزیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے واضح طور پر یہ تو پوچھنا ایسے ہی آپ کریں یہ انشاءاللہ شاء اللہ کے کو فائدہ ہوگا کیا نظر آ رہا ہے اس آواز ہے تو آپ دیکھیں یہ تین دن پہلے پچھلے ہفتے میں ایک واقعہ ہوا بچہ برادر سے پہلے ہی فوت ہو گیا سب کچھ نارمل تھا ایک دم سے جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی ہاسپٹل لے کر پہنچے قضاء الہی تھا حکم الہی بچہ فوت ہو گیا اب اس پر وہ جو, جو, جو, جو ہے وہ اس کی ماں لڑکی کی ماں عورت کی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں نے اس کی کیئر نہیں کی تم نے خیال ہی نہیں کیا اس کو کچھ کھلایا ہی نہیں ہے پلایا ہی نہیں ہے اچھا بچے کی تصویر دیکھیں وہ جو سوچ رہا بچے کی بچہ صحیح صحت مند ہے اور کوئی علاج میں کیئر نہیں کی تو یہی وجہ ہے جو نظام یہ بنایا ہے ہم تو اپنی بچی کو بھی یہاں سے لے کر جائیں گے یہ, یہ معاملہ ایکچوئل سچویشن جو گزر رہی ہے پچھلے افسر مطلب یہداخلت ہوئی نا کہ بیجا مداخلت کوئی تک نہیں ہے کوئی ہاں سبب جی. نہیں, بلک کوئی بلک بلک نہیں جی. ہے کوئی وجہ نہیں ہے جی الزام کا ہے ہاں جی یہاں پر اکثر مسئلہ یہ کہ اگر لڑکی کی ماں سچی طور پر بچی کو رخصت کر دینا تو تو شاید ہو سکتا ہے کہ بچی کا گھر آباد رہ سکے مگر یہ نا سو فیصد کبھی رخصت کرتے نہیں یہ رخصت کرتے ہیں اور ہلکا سا دھاگا اپنے وہ باندھ کے رکھتے ہیں یہ پوری رخصت کر دینا بیٹی کو اور یہ کیکر بیچ دے گا وہی تیرا گھر ہے اور ہم کو وہاں کے پنچا مسائل بتانا نہیں کیونکہ اگر وہ سسرال کے دس وسائل بتاتے ہو ماں سمجھتی کہ میری بیٹی تکلیف میں ہے تو میں ایسے ہی بیٹھ کے کہتا ہوں کہ جب یہ شادی سے پہلے تیرے گھر میں تھی نا تو روز کی دس لڑائیں ہو رہی تھی تمہاری ماں بیٹیوں کی تو تمہاری بیٹی وہاں زیادہ تکلیف میں ہے کہ تمہارے پاس تکلیف میں زیادہ تھی لیکن اس سے کم مسئلے سات کے ساتھ ہے تو تکلیف میں ہے اس سے زیادہ مسئلے ماں کے ساتھ ہے اچھا ماں یہ نہیں دیکھتی دی کہ یہ مجھے دو دو ٹکڑے بول دیتی تھی جبکہ میں اس کی ماں ہوں کہ ادھر کیا حال کرتی ہوں ساس کا ابھی بیٹی ایسا تھوڑی بولے گی کہ ماں میرے کو میری ساس نے بلایا تھا یا مجھے فلانے بلایا تھا تو میں نے کہا تھا جہاں نہیں آتی ہوں تو اس پر اس نے مجھے ڈانٹا بس میں بیٹھی تھی بلایا میں نے کہا آتی ہوں تو ڈانٹا شروع کر دیا اب اس کو کیا پاگل کتے نے کاٹا کہ ساز کو ڈانٹا شروع کر دیا ہے وہ ایسا آدمی رف لینگویج یوز کرتا ہے اور اگر مثال کے طور پر آپ کی کہیں غلطی بھی نہیں ہے پھر بھی اگر کہیں کوئی ایسی کمزوری ہے تو اس کو پینے کی عادت بنائیں اگر بیٹی کے ماں باپ بیٹی کے معاملے میں محتاط ہو جائیں نا اور صحیح مائنڈوں میں محتاط ہو جائیں اور بیٹی کی ہر بات پر یقین نہ کریں تالی دعا سے بچتی ہے یہ کہنے کو تو آدمی سب بولتے ہیں لیکن مانتا ویسے ہے جب سر پر آتے تو مانتا کوئی بھی نہیں ہے یار اگر بیٹی نے کو ہم کو شکایت کی ہے تو ہماری بیٹی نے ہم کو دودھ میں دھو کر تو میں بیٹی دی نہیں تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ کچھ اس کی بھی سب کچھ ہو ہی جاتی ہوگی جو شور کا آپے سے باہر ہو جاتا ہوگا تو ساس آپے سے باہر ہو جاتی ہوگی تو سوسر آپے سے باہر ہو جاتا ہوگا یا گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہوگا یا پھر اگر ساس نے بھی کچھ کہہ دیا ہے تو کیا ماں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا یار اگر نند نے کچھ کہہ دیا تو کیا بہن نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا اس طرح ایسا تو کبھی بھی اس نے تو سترہ اٹھارہ سال کی زندگی تو اپنے گھر میں بھی نہیں گزاری اس اس لیے کہ اس کے کچھ بھی نہیں ہوا تھا صحیح. تو وہاں بھی اگر کتنا کچھ نہ ہوتا ہے نارملی طور پر تو اس کو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے صبر کرنا چاہیے اور لڑکی کی ماں کو لڑکی کے گھر میں اپنے بیٹی کے سسرال میں میں کہتا ہوں مداخلت نہیں کرنی چاہیے بہت کم فون کرنے چاہیے بہت کم فون اٹینڈ کرنے چاہیے اور بس ایک ریئر کے, کے اندر ہونا چاہے روز جن کی ماں روز فون کرتی ہیں نا اپنی بیٹھیوں کو یہ بھی درست نہیں ہے کیا درست تھا وہ روز فون کرنے کی روز تو اپنے گھر میں پانی نہیں پوچھتی تھی بیٹی کو آج سسرال میں روز فون کر کے پوچھتی بیٹی تیرا کیا حال ہے بیٹی کا حال پوچھنی ہے کہ وہ سسرال کی پنچا لے رہی ہے کہ سسرال میں گھڑا گود رہی ہے کہ آ, کیا کر یہ تیری ساس کیا کر کریے تیری نند اور وہ کیا کر رہے ہیں ارے چھوڑ دو نا یار رخصت کر دیا رخصت کر دو معاف کر دو بیٹی کو دیکھیے وہ وقت گزر گیا جب ماں باپ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بیٹی آپ تمہیں بھیج رہے ہیں اس گھر میں اور اس گھر سے تمہاری ڈولی ہی باہر جنازہ ہی باہر جب وہ آنا چاہیے وہ وقت گزر گیا ہے گزر گیا اور جی اور دوسری بات یہ ہے بندہ بند کرو آپ بھی تو گزر گیا نا وقت ہاں تلاکیں بڑھ رہی ہیں نا پہلے طلاق بات تھی نا کہ ڈولی ہی اٹھے گی اب ہے گھر سامان سارا جو جہیز میں ملا ہوتا وہ لوڈ ہو کے وہ جا رہا ہوتا ہے اللہ کو حفیظ فرمائے چینج ایک دوسری بات جو آپ نے کہی وہ یہ بھی تھی کہ ماں ہی فون کرتی ہے تو اگر بیٹی فون کر رہی ہو اپنی ماں کو وہی ساری چیزیں بتا رہی ہیں غلط کر جی رونگ نمبر نہیں کوئی غلط یہاں ایک میسج کے ذریعے یہ بھی کہا گیا میسج ہے کہ میڈیا جو ہے اس میں آنے والے جو ڈرامے ہیں یہ ڈرامے بھی بہت سارا زیادہ پروک کر رہے ہیں عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی اور تلاش جو ہے اس کا ریشو بڑھ رہا ہے کس کا تلاک کا ریشو ڈراموں کی وجہ سے بھی تلاش بڑھ رہی ہے اور وہ زندگی کو وہ ریئل زندگی سمجھتے ہیں اور یہ تو جو حضور पत... بندہ تو جو دیکھ رہا ہے وہی سوچے گا وہی نا وہی ڈرامہ دیکھ رہا ہے تو کیوں سوچا کیا ڈرامہ ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہے نا بلکہ اچھا خاصا آدمی کو کام کر رہا ہوتا بولتا ہے بھائی کیا ڈرامہ بازی کر رہا ہے جب کسی چیز کو یقین نہیں ہوتا تو ہم کیا بولتے ڈراما ہے تو جب دیکھ دیکھی ڈرامہ رہا ہے تو ہر ڈراما تو ڈرامے کو ڈراما تو دیکھنا ہی کیوں ہے ڈرامہ دیکھ نہ دیکھے جو چیزیں زندگی کو خراب کر رہی ہیں حالات کو خراب کر رہی ہیں گھر بار کو برباد کر رہی ہیں نہ دیکھے جی ایک میسج یہ بھی ہے مفتی صاحب نے کتاب کا نام لیا ہے تلاق کی آسان مساط مطلب المجنا کی مجبو کتاب کی ہے تلاق کی آسان مسائل سین پر بھی جو جی ہے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی موجود ہیں تو اس ہمارے اسلامی بھائی جیسے اصل میں یہ ای ہوا یہ کہ کل پچھلے جمعہ پچھلے جمعہ جب ہمارا سلسلہ ختم ہوا ہمارا موضوع تھا نانفقہ تو اس کے بعد ہم بیٹھے رہے پھر ہم نے سوچا کہ یار اگلا موضوع کیا ہو اب چونکہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ وہ بھی سلسلے میں ماشاءاللہ شامل رہیں گے تو ہم نے کہا مفتی صاحب آپ طلاق کے اسباب پر آپ تیاری کر, کر آئیے گا کیونکہ مسلم اور مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا طلاق ہو جانے کا تو وہ کیا واقعہ تھا مفتی صاحب طلاق کے مختلف اسباب اب اسباب کیا کہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو طلاق تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ طلاق نکاح کے آگے گویا پہاڑ جیسی حیثیت ان کی ہو جاتی ہے آدمی پھر جو بھی ہے دکھنے میں تو ایک پہاڑ ہوا آدمی دو ٹوک کو الفاظ کہہ دیتا ہے مثال کے طور پر ایک واقعہ اس طرح کا ہوا کہ لڑکی اور لڑکے میں انبن ہو رہی تھی باپ سولہ صفائی کے لیے لڑکی کے گھر پہنچتا ہے یعنی سسرال دماد گھر پہنچا اب وہ بات بن نہیں پا رہی تھی بند نہ پانے کی وجہ سے لڑکی کا باپ تیس میں اب آیا تھا گھر بنانے کے لیے لیکن جب باتوں باتوں میں ذہنیاں مہنگی نہ ہو پائی تو سر اب اپنے دماد سے کیا کہتا ہے تو اگر مر دینا تو تلاک دے دے اگر مرد کا بچہ ہے تو تلاک دے اگر مرد کا بچا مرد بچا ہی بچہ تھا ایک اور ساتھ میں شامل کر لیا اپنی ماں کا دودھ پیا تمہیں طالک دے اس طرح کے مرد کا بچہ ہے تو طلاق دے اب وہ آدمی وہ مرد کا ہی بچہ تھا اس نے بھی مردانگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک طالق دو تلاک تین طالق تینوں تلاقیں اس کے مطالبے کجے دی اب اس طرح بہت زیادہ ہو رہا ہے یعنی اب اس باپ کو گھر بنانے کے لیے آیا تھا بیٹی کے جذبات میں آ گیا اور دو لفظ اس نے مطلب آگ لگانے والے اپنے دھماک کو کہہ دیے کہ مد کا بچہ تو, آگ آگ تو لگی ہوئی تھی چنگاری مطلع تھی اسے مٹی کا تیل ڈال دیا پیٹرول बो ڈال کا پیٹرول اللہ اللہ اور یہ طرح چند باتیں مفتی صاحب نے بتائی تھی پچھلے سلسلے ہمارے آپ ہم بیٹھے تھے سلسلہ ختم پھر ہم نے اس کا انمان رکھا طلاق کے اسباب کی کچھ وجوہات ہم آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا گھر ٹوٹنے سے بچائیں شام جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ انڈیا سے گجرات سے عرض کر رہا ہوں نگران نے ماشاء ماشاءاللہ بہت ہی ضروری موضوع لے کر آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکتوں سے نوازے عرض یہ ہے کہ حضور کسی کے ساتھ ایسا ہوں تو یہ کئی جگہ دیکھا جاتا ہے تو بس بیوی بی روٹ کر میں کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تکرار ہے کہ الگ مکان دلاؤ تو میں آؤں گی کیونکہ وہ ساتھ سے بنتی نہیں ہے اور شوہر پریشان ہے کہ اب جائے کہاں بیوی کہتی ہے کہ الگ مکان دلاؤ تو ہی آؤں ایک ہی بیٹا ہے بسا اوقات کہ اب وہ ماں باپ کا کون کرے گا تو اس صورت میں شوہر کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے بسا اوقات وہ تکرار یہی رہتی ہے کہ یا تو مجھے فارغ کر دو یا پھر الگ مکان دلاؤ تو میں آؤں گی ورنہ پھر مجھے فاریک کر دو طلاق دے دو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے آزمائش تو ہے مگر میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تلا کا مطالبہ یا کھلا کا مطالبہ یہاں کیوں کرتی ہے عورت کہ فارق کر دو ورنہ یوں کر دو یہ ورنہ غلط درست نہیں ہے میں آپ کے امی ابو کے ساتھ نہیں رہ پا رہی ہوں یا آپ کے فیملی کے ساتھ نہیں رہ پا رہی ہوں کوشش کریں کہ الگ سے گھر ہمارا بن جائے کوئی الگ سے کوئی ترکیب بن جائے اب وہ بولے ٹھیک ہے الگ سے گھر بن گیا ایک کمرہ ہے جس میں ہم کو رہنا ہے اب وہ رہے گی مل گیا چلو کیا رہے گا مکان پندرہ ہزار کی جگہ میں پانچ ہزار کا ایک مکان لے لیا چھوٹا سا کمرہ لے لیا بیڈ آ گیا جو اس کو ضرورت کی چیز تھی وہ دے دی بولا چل اس میں رہتے ہیں وہ رہے گی بالکل نہیں رہے گی کیوں نہیں رہے گی اس نے اپنے طور پر تو چھت دے دی کمرہ دے دیا سب کو دے دیا نہیں اس کو پھر کمرہ بھی تو دو بیڈ والا تین بیڈ والا چاہیے فلیٹ چاہیے پورا یہ بھی پھر اس کے مطالبے بڑھتے چلے جائیں گے مہیلا الگ چاہیے علاقہ الگ چاہیے بلڈنگ الگ چاہیے تو یہ ساری چیزیں کی ڈیمانڈ الگ آئے گی کیا کہتے ہیں ایک مسئلہ حالیہ دو تین دن پہلے بھی آیا تھا کہ وہ لڑائی ساس اور بہو کے درمیان ایک چل رہی تھی تو مطالبہ ہوا الگ گھر کا تو شوہر الگ سے گھر اس نے کرایہ پہ مہیا کیا دو مہینے ہو گئے گھر کو کرائے پہ لیے ہوئے لیکن ایک ہفتہ عورت اڈھیرا رہی اس کے بعد سے وہ میکہیں بیٹھی تھی اب وہ آدمی کے اوپر دو مہینے کرایہ بھی چڑھ گیا جس کے لیے گھر کرایہ پہ دیا تھا وہ عورت گھر میں بھی نہیں ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اصل وجہ وہ نہیں ہوتی جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ جو بیاں جو ساتھ نہ رہنے کی وجہ نا اگر وہ ظاہر کر دے نا تو لوگ تھو تھو کریں گے تو وہ وجہ کریئٹ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہاں بات تو صحیح ہے اچھا اچھا وہ وجہ پوری تو پھر وہیں وہیں آ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی ایسا ہوتا رہتا ہے اب لیکن یہ ہے تو میرے پیارے اور میٹھے میری بھائی آزمائش ایسی صورت میں کہ وہ ماں باپ کو بھی اچھا چھوڑ بھی نہیں سکتا اور اچھا اس کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ الگ سے مکان لے لے اور اس کا مطالبہ یہ کہ بغیر مکان کے رہوں گی نہیں اول تو کوشش یہی کرے کہ عورت اورہ کمپرومائز کرے ریئلائز کرے کہ بیچارے کی پوزیشن نہیں ہے حالات ایسے نہیں ہے معاملات ایسے نہیں ہے صبر کرے اللہ توفیق دے تو اس کے جو والدین نے اگر اس کی طرف سے بہو کو تکلیف پہنچ بعدوں کا تو ہوتا ہے کہ بہو کو تکلیف پہنچتی ہے لڑکے کے ماں باپ کی طرف سے بھی تو ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پر تھوڑا سا ذہن بنا کہ بیٹا بالکل پیس گیا نا اور بیٹی کی فرما بداری دیکھیں اچھا وہ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا وفادار ہے جو اپنے ماں باپ سے اتنی وفا کر رہا ہے میرے سے کتنی کرے گا اللہ اللہ بیوی بی کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے یہ اپنے ماں باپ سے اتنی وفاداری کر رہا ہے ماں باپ کا حق ادا کرنے میں یہ اتنا مطلب کہ وہ مستعد ہے تو یہ میرے حق ادا کرنا مجھ سے وفا نبھانے میں کتنا یہ زبردست ہوگا ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کرے البتہ یہ کہ چھوڑ دو طلاق دے دو یہ جملے تو نہیں سمجھ جاتے تھوڑا انتظار کر لے گزار لے عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ رے رے کرنا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں اور علیحدگی اور مطلب یہ ہوتا ہے بس چھوڑ دو اب اس میں یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ دونوں کو الگ کر دو دو پانچ چھ مہینے تک بھلے الگ رکھو دیے بگی طلاق دیے بغیر یہ بڑے بزرگ حکمت عملی استعمال کرتے ہیں ان کو الگ کر دو دو مہینے تین مہینے چار مہینے یہ الگ رہیں گے نا تو ان کو ایک دوسرے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے سبحان اللہ اور پھر یہ آہستہ آہستہ خود ہی کوئی راستے بناتے ہیں کسی کو بیچ میں ڈالتے ہیں یار کچھ کرا کوئی بول تو سکتے نہیں ہیں تو دونوں لڑ کر الگ ہوئے ہیں تو بیچ میں بعض کا کوئی تیسرے آدمی کو یہ خود کریٹ بھی کروا دیتے ہیں کہ یار بولو نا راستہ بن جائے تو پھر دو پانچ چھ مہینے کے بعد پھر مل جاتے ہیں اور پھر تھوڑا آہستہ گھر چلتا ہے پھر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعدوں کا تھوڑا سا فاصلہ کر دینے سے بھی وہ ایک دوسرے کی اہمیت ہو جاتا ع یہ بھی ضروری ہے نا جیسے لڑکی اپنے گھر جیسے آپ نے کہا دو چار ہے اب اس طرح لڑکی اگر چلی گئی ہے ہوتا یہ کہ سسرال لڑکے کے جو ساس سسر ہیں وہ شوہر کو بیوی بی سے ملنے تک نہیں دیتے فون پہ رابطہ نہیں ہونے دیتے بس اگر لڑکی پس رہی ہوتی اپنے باپ کے گھر میں وہ جانا چاہ رہی ہوتی ہے شوہر کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن وہی باپ کی ناد کٹ جائے گی وہ اپنی عزت اپنا زور اپنی طاقت دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے اور ایک, د... ایک پاور دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے دماد پہ کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں ہم اپنی لڑکی آپ بھیجیں یہ جو آپ جو صورت بیان کیجیے نا اپنے وہ سسر گیا سمجھانے کے لیے داماد سے لڑائی ہو گئی جہاں داماد سے الجھ پڑے یا بہو کی ساتھ سے سسر سے جھگڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں بعدوں کا دانا آ جاتی ہے کہ نہیں جب تو معافی نہیں مانگے گی قدموں میں نہیں پڑے گی ناک نہیں رگڑے گی گر گرائے گی نہیں ہم کو بولیں گے اس کا باپ آ کے اس کا باپ, یا باپ اس, اس سے آ کے معافی نہ مانگے یا داماد کا معافی نہ مانگے ہم لوگ تجھے نہیں بھیجیں گے یہ صورت بنتی ہے لیکن ان دونوں کو چاہیے کہ اپنی انا کو فنا کر کے دونوں بچوں کا گھر ملا دیں سبحان اللہ تیسری بات یہ ہے کہ بعدوں بڑوں میں جھگڑا نہیں ہوتا جھگڑا ہوتا ہی دونوں میں اور ان میں ہی نہ اتفاقی ہوتی ہے اگر اس صورت میں دونوں کو الگ ہے تو دونوں طرف سے ماں باپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اچھی اچھی باتیں کریں اچھی اچھی باتیں کریں بچہ یاد آ رہا ہے بچہ یاد آ رہا ہے اور ماشاءاللہ یار وہ بہت ہی تو یہ کام کر لیتی تھی بیٹا یاد ہے تو اس کو تھوڑی سوری اچھی یادیں دلائیں وہاں وہاں سے کچھ اچھی یادیں دلائیں تو ایک دوسرے کو اچھی یادیں دلائیں گے تو ایک دوسرے کی امپورٹینس بڑھے گی اب دونوں ہی نہ چاہیں کہ وہ بولے یہ داما چاہیے نہیں وہ بولے بہت چاہیے نہیں تو اس صورت میں دونوں کو کیسے آپس سے قریب آنے دیں گے اب یہ دونوں کا دل کر بھی لے گا تبھی بیچارے نہیں مل سکیں گے اللہ کی پناہ Allah Allah اللہ تعالیٰ مثبت سوچ عطا فرمائے امین امین ہمارے پاس تاثرات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں ان کے آئیے تاثرات حبیب صلی اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی بیاہ میں جلد بازی لو میریجز جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو دکھا رہا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ویسا ہوتا نہیں ہے. اور خواتین میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا وہ دکھا رہی ہوتی ہیں جیسا وہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنا فیملی بیک گراؤنڈ جیسے وہ بتا رہے ہوتے ہیں عموماً جلد بازی کے کیسوں میں ویسا نکلتا نہیں ہے دھوکہ پہ مبنی ہوتا ہے اور پھر جب بعد میں حقائق سامنے آتے ہیں تو اختلافات پیدا ہو اتنے اچھے لوگ ہوتے نہیں ہے جتنا اچھا بتایا جا رہا ہوتا یہ تو ہو گئی جلد دوسرا یہ جس کو کہتے ہیں لو میرجز کورٹ میرجز یا آتے ہیں لڑکا لڑکی مطلب اولاد جب اپنے آپ کو والدین سے زیادہ سمجھدار سمجھنے لگتی ہے تو وہ اس قسم کے عموماً اقدامات اٹھاتے ہیں پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ تعلیم بتائی کچھ ہوتی ہے نکلتی اندر سے کچھ ہے آمدنی بتائی کچھ ہوتی ہے نکلتی کچھ ہے شروع میں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ چاند سے تارے توڑ کے لے آؤں گا تو سارے خواب جب چکنا چور ہونے شروع ہوتے ہیں وہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں پھر تیسری وجہ بے جوڑ رشتے ہیں. وہ ایک قسم کا کمپرومائز ہوتا ہے کمپرومائز ہوتا ہے جب تک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کمپرومائز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اور آج کل خاص طور پہ ہمارے ہاں اس وقت اتنا تیز نظام ہو گیا کہ بغیر غرض کے کوئی کسی سے آج کے زمانے میں ہاتھ بھی ملانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے پبلک کے پاس تو اس میں بھی نارملی یہی دیکھا گیا ہے کہ شوہر کو بیوی بی کی یا بیوی بی کو شوہر کی ضرورت نہیں رہتی تو وہ علیحدگی کی طرف جا رہے ہوتے ہے عدالتوں میں کیسز کی تعداد پہ میں آتا ہوں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اس وقت میرا خیال ہے تیس سے زیادہ فیملی کورٹس ہیں اور ابھی جولائی سٹارٹ ہوا ہے جون میں چھٹیاں تھیں ان کے جو نمبر آف کیسز پڑ رہے ہیں وہ ہزار میں پڑ رہا ہے مطلب اکتیس سو سو چار پانچ ایک کوٹ کے بحیثیت وکیل کے عدالت میں آنے سے پہلے بھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان خواتین ان جوڑوں کو پہلے چاہیے کہ اپنے دونوں جہاں اختلافات ہوں میاں بیوی بی میں وہاں ایک ایک منصف بیٹھے دونوں کی طرف سے جو غلطی پر ہو اس کی غلطی باور کرائی جائے اس کو تمبی کی جائے اللہ تعالی گھر آباد کرنے والا ٹھیک ہے. ہے لیکن اب اس کے برعکس ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے ہماری بہن بیٹی گھر آتی ہے ہم کہتے ہیں ارے تمہیں اس نے ایسے دیکھا غصے سے ڈانٹا اونچی آواز میں بات کی نہیں ہمیں یہ برداشت نہیں ہے اور مطلب یہاں سے پھر اختلافات آپ کے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کو بڑا غور و فکر کی ضرورت ہے ہمارے والدین کو بھی جو بچوں کے بچیوں کے والدین ہیں کہ یہ بار بار کا نہیں ہوتا معاملہ کیس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ لڑکی اپنا دعویٰ دائر کرتی ہے کہ صاحب مجھے خلا چاہیے یا یہ جو جو جو جو چیزیں ہیں مثال کے طور پر اس کا جہیز کا سامان ہے مثال کے طور پر اس کی جیلری ہے مثال کے طور پر اس کے ڈیلیوری ایکسپینس ہیں مثال کے طور پر اس کے بچے کے نانفقہ ہے عدت پیریڈ اگر طلاق دے دی ہے اس صورت میں لیکن جو جن کیسوں میں طلاق دے دی ہے لیکن مہر کے پیسے شوہر نہیں دے رہا تو اس کی ریکوری میں بھی آپ کو یہیں آنا پڑتا ہے تو خلا کے کیسز میں پہلے آپ خاتون آتی ہیں وہ اپنا دعویٰ دائر کرتی ہیں اس میں پھر کورٹ نوٹس ایشو کرتی ہے اس میں پھر بلایا جاتا ہے مخالف پارٹی کو شوہر کو نہیں آتا وہ پھر ریپیٹ کیا جاتا ہے پھر پیسٹنگ کا آرڈر ہوتا ہے پھر اس کے بعد پبلکیشن اخبار میں دو اس میں مہینے سات چار مہینے گزر جاتے ہیں پھر اس کے بعد شوہر آتا ہے اپنا دعویٰ جو بھی دائر کرے وہ جو بھی دعویٰ کرے اس میں کوئی بھی وہ کلیم کرے کھلا گرانڈ ہو جاتی ہے کیس بات میں چلتا رہتا ہے اس میں دونوں فریقین ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی گواہی سے ثابت کرتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط خواتین خود بےزت ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ جو بھی الزام لگا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کوئی بھی ایسا الزام جو آپ دوسرے پہ ثابت نہ کر سکیں اور آپ لگائیں تو اس میں انسان خود ہی بے عزت ہوتا ہے کبھی بھی کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے میاں بیوی بی کے جو یہ ڈسپیوٹس ہوتے نا اس میں کیسز ایکچول جھگڑوں سے ہٹ کے انا بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے ایگو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اس کو بس نیچا دکھانا اس نے میرے ساتھ یہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وکیلوں کا بھی فائدہ ہو رہا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے دو گھر لڑ رہے ہیں دو آدمی لڑ رہے ہیں تو وکیل کا فائدہ ہو رہا ہے وکیل کو چاہیے کہ رازق خدا ہے اس کی ذات پہ زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے ہم نے بھی بہت غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں اچھے کام کر کے آپ ان غلطیوں کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں وکیل بعد میں ہوں انسان پہلے ہوں میرا کام ہے اپنے پیشے کو بعد میں استعمال کروں لیکن انسانیت کو پہلے دیکھوں تو اس میں مجھے چاہیے کہ اپنا کردار میں ادا کروں اور اس میں اگر توڑنا تو میرا کام ہے وہ آدمی آیا اسی لیے کہ اس رشتے کو ختم کرنا ہے لیکن اگر مجھے موقع مل رہا ہے اگر میں دو گھروں کو آباد کر دیتا ہوں تو اس کا اجر مجھے انسان نہیں دے گا اللہ دے گا مجھے تو مجھے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے مجھ سے مراد یہ کہ میرے تمام بہن بھائیوں کو جو میرے پیشے سے وابستہ ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنا اپنا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ اس میں ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ کمی لا سکتے سر نگیٹو رول یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ جو ہمارا موقل ہمیں نہیں بتا رہا ہوتا ہم وہ الزامات بھی شوہر پہ لگا دیتے ہیں اپنا کیس مزید اسٹرانگ پاورفل کرنے کے لیے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سچ کو لے کے چلیں تو جب ہمارا کام سچ پہ ہو رہا ہے تو ہمیں غیر ضروری جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے الزامات تو بڑے گھناؤنے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ شرابی ہے جواری ہے کماتا اس سے زیادہ گرے ہوئے چوریاں کرتا ہے جرائم میں ملوث ہے اس قسم کے یہ بڑے کامن الزامات میرا خیال ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے بلکہ کرنا ہی چاہیے کیونکہ ہم اپنی دین دنیا خراب کر رہے ہیں اور بغیر کسی جواز کے جب ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس طرف کیوں جائیں ایک پروسیس ہے اس کا ایک پروسیجر ہے کہ تین سے چار مہینے میں شوہر کورٹ میں آتا ہے اس طرح کے پہلے کوٹ نوٹس ایشو کرتی ہے پھر ریپیٹ کرتی ہے نوٹس پندرہ پندرہ دن کی دو ڈیٹیں یہ پڑ گئیں پھر اس کے بعد وہ پیسٹنگ کا آڈر کرتے ہیں کہ آپ دو گواہوں کی موجودگی میں اس کے دروازے پہ پیسٹنگ لگا کے جائیں اس مقدمے کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جا کے دو شناختی گارڈ کی کاپیاں دیتے بیلس کو چار پانچ سو روپے دیتے ہیں وہ جا کے رپورٹ لا کے لگا دیتا ہے کہ ہاں میں چپکا کے آ گیا چاہے اس نے چپکایا ہو یا نہ چپکایا ہو ادالت وہاں جا کے نہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کوئی سستا سا اخبار ہوتا ہے ایسے اخبار آتا ہے میں کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے اس میں ایک اشتہار آتا ہے اور عدالت کہتی ہے ہاں بھائی سروس ہیلڈ گڈ ہو گئی اب وہ ریٹن سٹیٹمنٹ پہ چلے آتا ہے اب اس کا جو پیریڈ ہے وہ ہے پندرہ دن مزید پندرہ دن انتظار کرو پھر اس کو ڈی بار کریں گے ڈی بار ہو گیا اب جی وہ ایکس پارٹی پروسیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ایکسپارٹی کی طرف آپ چلے جاتے ہیں پھر حلف نامہ دو پھر شور آ جاتا ہے کیوں ہماری عدالت عزما عدالت عالیہ ہمارے فیصلے یہ کہتے ہیں کیونکہ انہیں فیصلوں کی روشنی میں ہم اپنے جو ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کیسز کو چلا رہی ہوتی ہیں اب عدالت تو یہ کہتی ہے کہ کیس کو میرٹ پہ ڈسائڈ کرو ٹھیک ہے اب میرٹ کیا گیا ہے کہ نہیں جی وہ مجھے سنے بغیر فیصلہ دے دیا گیا تو عدالت کہتی ہے نہیں یہ نا ہو رہی ہے تو ایک نہیں ہزاروں کیسز سپریم کورٹ سے ریمانڈ بیک ہو کے آ جاتے ہیں صرف اس گراؤنڈ پہ کہ اس کو سنا نہیں گیا تو اس میں پھر وہ زیرو سے کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس قسم کے یہ معاملات ہیں بات آ جاتی ہے وکیل کے رول کی تو وکیل کو بھی چاہیے کہ اپنے کلائنٹ کو سمجھائے کیونکہ اس کو تو نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ تو وکیل نہیں ہے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہی الزام لگاؤ اس میں بڑا فائدہ ہوگا اس جلدی ہو جائے گا تیزی آئے گی اچھا اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ غیر ضروری جھوٹ دین دنیا خراب کے علاوہ ریکنسیلیشن کا ریشو ہوتا ہے وہ بھی کافی مائنس ہو جاتا ہے کیوں مثال کے طور پہ میں نے آپ کے خلاف خلا کا کیس دائر کیا اور میں نے اس میں آپ پہ وہ الزامات لگا دیے جو جھوٹ پر مبنی ہے تو آپ کے دل میں اگر کوئی سافٹ کارنر ہوگا بھی وہ بھی ختم ہو گیا تو وہ جو کمپرومائز کا جو ریشو ہے جو اس کی پرسنٹیج ہے اس کو میں نے بحیثیت وکیل کے اس کو بھی میں نے ختم کر دی تو یہ چیزیں ہیں مطلب دین دنیا بھی خراب کی پھر اپنا کسی کا گھر اگر آباد ہوتا ہوا بھی گھر تھا اس کو بھی آپ نے اس کو بھی وہ کر دیا تو نہیں ہونا چاہیے ایسا ہمارے قانون میں چھوٹا بچہ پہلی ہی پیشی میں ماں کے حوالے کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے عدالت جو اس کی ایج آف میجورٹی ہے اس کے بعد جیسے لڑکے کے لیے سات سال ہے لڑکی کے لیے گیارہ سال ہے اس وقت تک تو یہ کہلاتے ہیں رائٹ آف حزانت اس وقت تک تو ماں کا کمپلیٹ اس میں رائٹ ہوتا ہے لیکن جب وہ ایج یہ بچہ کراس کر جاتا ہے تو پھر اس میں بچے کی اپنی مرضی پوچھی جاتی ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے اب بچہ نیچرلی اگر ماں کے پاس ہے یا باپ کے پاس ہے تو وہ تو کھڑے ہو کے ماں باپ کو اگر ماں کے پاس ہے تو باپ کو برا کہتا ہے اور اگر باپ کے پاس ہے تو ماں سے بری کوئی عورت نہیں ہوتی تو بہت سارے مسائل ہیں اچھا پھر اب آپ کبھی عدالتوں میں جا کے دیکھیں ہفتے کے روز خاص طور پہ کیونکہ ہفتے کے روز عموماً بچوں کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں تو اس دن سارے وکلا کوشش کر کے اپنے کیسز ہفتے کو رکھتے ہیں تو آپ وہاں جا کے دیکھیں عدالتوں میں فیملی کورٹس میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی میرے پاس ایک واقعہ یاد آگے کسی نے بےچارے نے اپنا بتایا تھا کہ وہ ڈسپیوٹ ہوا اب ایک طرف سے عورت کی طرف سے ایسا مقدمہ بنایا گیا اور ایسا الیگیشن لگایا گیا کہ جس میں اس کے بچنے کی کوئی رائے نہیں ہے اور باقاعدہ طور پہ اس لڑکے کو بولا گیا کہ آ, تو آئے گا اور یہاں پر ہم جسے ناک سے, سے لکیریں لک نکلوائیں گے اور یاد رکھنا اوپر بھی ہم ہیں نیچے بھی ہم ہیں دائیں بھی ہم ہیں بائیں بھی ہم ہیں آگے بھی ہم ہیں پیچھے بھی ہم ہیں جدھر جا سکتا ہے تو جا یہ اس طرح کی بالکل باتیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر سب یہ کیا ہے صاحب ایک تو یہ چیزیں جو ہم آپ کے سامنے لائیں مشورہ یہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں لے کر آپ اس طرف جائیں ہی نہیں اور ماشاءاللہ مفتیان کرام نے کے نام سنت وہاں رجوع کریں کیونکہ یہ جو وکیل صاحب جیسے کہہ رہے ہیں نا واقعی وکیل بہت سارے سے کام کروا دیتے ہیں جن کے کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کوئی صورت نہیں ہوتی اجازت بھی نہیں ہوتی اور گھر پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اب سارے کے اچھے لوگ نہیں ہیں میں ایسا نہیں کہتا لیکن اپنے پروفیشن کے نام پر اور اپنی آمدنی کے نام پر پھر وہ کام ہو جاتے ہیں کہ المان والا پھر اور پھر کیس چلتا رہتا تو ان کی بھی منتھلی یا ان کا جو بھی تھا کیس کے مطابق ان کا چلتا رہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں थी थी ایک اچھی انہوں نے ایک نیکی کی دعوت دی اپنے پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد کو کہ اس کیس میں جب لڑکی والے عموماً خلا کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو لڑکی والے ہی آگے آتے ہیں پہل وہی کرتے ہیں تو یہ اسی وقت افہام تفہیم کر کے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کوئی خاص ایشو نہیں ہے بس اوقات ایک آدمی کسی چیز کو بہت زیادہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن وہی کہ چونکہ اب کیس آیا ہے اور اسی کا انتظار تھا کہ اپنی دال روٹی چلے گزر اوقات ہو تو ابھی کسی بھی کیس کو وہی جھوٹے الزامات وغیرہ کیونکہ عام طور پہ یہی ہے کہ خلا وغیرہ کے پیپر سب انگلش میں ہی ہوتے لڑکی والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر شک نمبر اے بی سی ڈی میں کیا کچھ بیان کیا جا رہا ہے کیا یعنی ان پڑھ طبقہ بھی جو وہ کی طرح ہے وہ کھلا کتاب صرف سائن کرنا نہ آدمی کو پتا اس میں کیا لکھا نہ عورت کو پتا نہ اس کے گھر والوں کو پتا بس یہ چونکہ آ, جو اس پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کون کون سے الزامات ڈالے گئے ہیں کہ کیس کتنا مضبوط ہے یا کمزور ہے تو نیکی کی دعوت انہوں نے جو اپنے پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد کو دی تو ان کو چاہیے کہ اس سے غور کریں اچھا دوسرا اسی دوران جیسے گفتگو کے اندر چند چیزوں کی طرف میں نے جو نوٹ کیا جیسے شریع حکم بچہ ماں باپ میں اگر سپریشن ہو چکی ہے طلاق ہو چکی ہے تو لڑکے کے لیے شریعت متحرہ نے سات سال کی عمر رکھی ہے کہ وہ ماں کی پرورش میں ماں اپنی پرورش میں اس کو رکھ سکتی ہے اور لڑکی کے لیے گیارہ سال نہیں فکے ہنسی میں نو سال کی عمر ہے تو نو سال کی عمر تک بچی اپنی ماں کی پرورش میں رہ سکتی ہے ماں کو یہ رائٹ یہ حق شریعت مطالعہ نے دیا ہے جب تک کہ اس حق کو تاک کرنے والی چیزیں مثلا ماں کہیں اور نکاح کر لیتی ہے تو اب ماں اس دوسرے گھر میں جو بچوں کے حساب سے وہ اجنبی آدمی ہے تو اب ماں اس دوسرے گھر میں لے جانے کا حق نہیں رکھتی دوسری بات اسی اس میں یہ بات بھی عام طور پہ جو ہماری عدالت وغیرہ میں یہ ایک کہ اب بچہ نو سال لڑکا سات سال کی عمر کو ہو چکا ہے بچی نو سال یا گیارہ سال جو کورٹ کا عدالت کا معاملہ ہے شہری حکم نو سال ہے اس کے بعد بچے کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے تو یاد رکھیں شری حکم یہ ہے کہ یہ اختیار بچوں کو نہیں دیا گیا یہ اختیار ماں کو اپنی پرورش میں بچے رکھنا ہے تو اس کا سمجھو دو بچوں کے اپنی زندگی کے دو حصے بن گئے سات سال کی عمر تک لڑکا اپنی ماں کے پاس نو سال کی عمر تک بچی اپنی ماں کے پاس یعنی ان عمر تک بچی کو بچے کو رکھنے کا ماں کو حق حاصل ہے جب تک کہ سب کو سابت کرنے والی چیزیں نہ پائی جائیں اس کے بعد اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان بچے یا بچی کی کفالت باپ پر واجب ہے باپ اب ان کو اپنی کسٹڈی میں پرورش میں لے گا چونکہ اب جو زمانہ شروع ہوتا ہے یہ بچوں کے فیوچر اور مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے جس میں ان بچوں کو بچیوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے ابتدائی زمانہ یہ بچوں کی نگہ داشت کا ہوتا ہے اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں صفائی ستھرائی اور یہ سارے معاملات غذا وغیرہ کے یہ ماں کر سکتی ہے اور ماں کو یہ حق دیا گیا اس کے بعد پھر یہ باپ کی طرف ان عمر کو گزارنے کے بعد آئیں گے اور باپ پر واجب ہے یعنی اگر باپ یہ کہے میں نہیں لیتا اپنے بچوں کو یعنی بالکل وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کہ اب یہ بچہ آن نہیں کر پاتا جی نہیں کر اب یہ گناگار ہوگا گناہ دار باپ پر لازم ہے کہ ان عمر میں پہنچنے پر اب ان بچوں کو اپنی کفالت میں لے رہا ماں کے پاس جو بچے رہتے ہیں اس زمانے میں نفکا بچوں کا خرچہ ضروری اشیاء جو بچوں کی ضرورت کی ہے اگر بچوں کی اپنی ملک میں کوئی مال اسباب نہیں ہیں جن سے وہ ضروریات پوری کی جا سکیں تو باپ پر لازم ہے کہ وہ منتھلی ویکلی روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح بھی ہو وہ بچوں کا خرچہ پورا کرے گا تو بچوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کس کو پسند کرتے سکے حکم شریعت حکم شریعت یہ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے بچے اگر ماں کے پرورش میں پل رہے ہیں وہ باپ ان کا خرچہ بھیجتا جا رہا ہے تو بچوں کو اگر باپ چاہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں ان سے ملوں ان کو پیار کروں تو لڑکی والے جو بچوں کے نانا نانی ماموں خالہ والدہ ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بچوں سے ملنے کے لیے باپ کو روک دیں یہ روک نہیں سکتے ہاں اپنے گھر میں آنے دیں نہ آنے دیں طلاق ہونے کے بعد وہ ان کا میٹر ہے اجازت دیں یا نہ دیں کسی بھی شخص کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دینا نہ دینا یہ صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے لیکن اب جیسے سکول میں بچہ پڑھنے گیا ہے باپ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ اس کو دیکھ لوں تو سکول ہیڈ ماسٹر کو یا جو بھی گارڈ ہے اس کو منع کر دینا کہ باپ آئے گا اس سے ملنے نہیں دینا باہر نکلنے نہیں دینا بچوں کو تو یہ بچے پہ بھی ظلم ہے باپ پر بھی ظلم ہے یہ بھی جہالت ہے بالکل جہالت بہت جہالت ہے, ہے ہمارا سلسلہ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں اتنے افتباب ہیں اتنے استباب ہیں کہ اگر اس کو ہم بیان کرتے چلے تو شاید ہو سکتا ہے کہ سلسلہ ہمارا کنٹینیو کئی ہفتوں چل جائے جی آیا ہوا ہے میسج کہ مرد جو ہے وہ جب بیوی کے سامنے دوسری عورتوں سے بات کرے گا تو نوبت تو تلاش تک آئے گی نا کون میسج ہے میسج ہے کہ شوہر اگر بیوی کے سامنے جو ہے وہ بے پردہ عورت کو دیکھ رہا ہے یا اس سے باتیں کر رہا ہے تو تلاش تک تو نوبت سے پہنچنی ہے اس پہ طلاق کی نوبت کی کیا بات ہے وہ غلط کر رہا غلط, غلط رہا کر رہا, رہا ہے بدنگائی کر رہا ہے اللہ نہ کرے گناہ کر رہا ہے تو اس کو مشکل دعا کی جائے گی نیکی کی دعوت دی جائے گی طلاق کیوں مانگ رہی ہے طلاق کوئی مطلب ایسا چیز تھوڑی نہیں جب دیکھو مطلب کہ آدمی طلاق اور خلائی مانگتا ہے طلاق اور کھلا مانگتا ہے آج کل اصل میں یہ چل پڑا ہے عورتوں کا بھی تھوڑا سا اس معاملے میں مزاج گربر ہو گئی ہے وہ بات بات پر طلاق اور خلا کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں یہ تلاش آپ تو شادی کے بعد طلاق کی بات کر رہے ہیں یہاں تو نکاح سے پہلے ہی یہ بات ہوتی ہے کہ طلاق کا حق تفویض کرو طلاق کا حق دو عورت جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے لے اس کا حق جو ہے اور تفویض کیا جائے یہاں یہ بات ہو رہی ہے آپ, آپ تو آگے جا رہے ہیں ادھر پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ بن جاتا ہے یہ کر لینا چاہیے یہ درست نہیں ہے عورتوں کو جب طلاق کا شریعت مطالعہ نے ابتدا ان ہی حق نہیں دیا اس میں حکمت یہی ہے نا کہ عورتیں عام طور پہ مردوں کے مقابلے میں بے صبری ان میں زیادہ ہے اور وہ طلاق اگر عورتوں کو اختیار دیا جاتا تو شاید طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہوتا مرد اس کے مقابلے میں کافی چیزوں کو ذہن میں لاتا ہوگا کہ طلاق دینی ہے تو بچے بھی ہیں خاندان کا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا بہت ساری چیزیں مت برداشت کرتے کرتے چل رہا ہوتا ہے دل بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر پاتے طلاق دے دیتے ہیں جی وہ لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں جدھر گیا بیڑیاں ادھر گیا ملاح جہاں کشتی جا رہی ہے وہاں کپتان بھی جاتا رہے گا تو ٹھیک ہے جدھر جا رہے ہیں اپنی یہ زندگی لے جا رہے ہیں تو یہ جانے لوگ کا کام جانے تارکیاں پڑ جاؤ چلے جائیں یہاں سے اپنا نظام بنا لیں جہاں نتیاں کرام علمائے کرام سے رابطے میں رہیں اہل علم طبقے میں رہیں داؤد اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہیں نیکی کی دعوت دیتے رہیں سنتے رہیں مدری چینل دیکھتے رہیں اور میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جوڑا دیکھ یا سن رہا ہے جن کی نوبت بہت نازک ہے اور حالات خراب ہیں وہ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں جیسے ابھی بچے کی بات چلی تو بعض اوقات آپ میں تو الدگی ہو جاتی ہے بچہ بڑا خوار ہوتا ہے اس کا مستقبل کیا اس جہالت اتنی ہے کہ اگر وہ ماں کے پاس ہے تو ماں نے اس کے اندر باپ کی نفرت کوٹ کٹ کے بھر دینی ہے اور جب وہ باپ کے پاس آنا تو باپ نے ماں کی نفرت فٹ کٹ کے بھرنی ہے اللہ وہ تو گیا پھر اس کی پرورش کے مسائل یعنی ماں باپ تو اولاد کے لیے جیتے ہیں ماں باپ اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اگر آپ اولاد والے ہیں اور آپ میں نہ چاقی ہے اولاد کو دیکھ کر ہی محبت پیدا کر لیں گے اولاد کو دیکھتے ہی اولاد کو دیکھ کر ہی کمپرومائز پالیسی پر آ جائیں گے چلو اب ہم نے اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے جینا ہے مطلب کمپرومائز کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں مطلب گٹ گٹ کر آدمی کیسے جیے گا مر مر کے کیسے جیے گا تو مہربانی کریں سوچیں طلاق کے ریشوں کو کم کریں صبر کریں تھوڑا گنجائش لیں فورن اٹمپ نہ کریں مہلت لیں وقت لیں اور ایک مدت تک تھوڑا سا جانچیں پڑکیں ایک انتیاہی قدم ہے ون ٹو تھری کر دینا آپ ابتدائی قدم کو انتیاہی قدم نہ بنائیں یعنی انتیاہی قدم کو ابتدائی قدم بنا رہے ہیں جی کہ جو سب سے آخر میں جو کام کرنا وہ ہے ہی آپ کے ہاتھ میں جتائی ہونا چلو دونوں مل جل کر کوئی سی بات چیت ہو دو گئی دوں ایک دوسرے کے لیے مطلب کہ چلو فراغت کر لی تو یہ ان کیا قدم ہے آپ کے پاس کتنی جلد بازی کیا ہے تھوڑا رک جائیں اللہ دل بدلنے والا اللہ دلوں میں محبت ڈالنے والا پھر میں قرآن کریم کی آیت یاد آ رہی ہے اگر مفتی صاحب سمجھیں کہ یہاں پر منتق ہو پاتی ہے کہ درگزر سے کام لیں اگر وہ برائی کریے تو آپ اچھائی کرتے رہیں اگر وہ برائی کر رہا ہے تو آپ اچھائی کرتی رہیں اللہ نے کہا تو نتیجہ اچھا نکلے گا اتفا بالتی ہی احسن برائی کو اچھائی سے تال اتفا بالتی ہی احسن سننے والے برائی کو اچھائی سے بھلائی سے تال یعنی برائی کا بدلہ اچھائی اور بھلائی سے دے دو عزل لذی بئی نکا و بین حیدا وتل جب اللہ. بھی کہ تجمع اور اس میں دشمنی تھی بیر ہے دشمنی ہے ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. سبحان اللہ اچھا سبحان اس کے آگے مفتی صاحب کیا ہے بئی الَّذِي بئی نا عَدَاوَةٌ کا ان ناؤ ملی یون حمیر وما اللہ اللہ ابین آگے شکایتن. صبر یعنی یہ جو نعمت ہے نا اتفا بلتی آسان وہ جزا وہ اس کا بیان ہو رہا ہے اتفا بلتی ہی احسن یعنی برائی کو بلائی سے ٹالنا جو ہے نا یہ ایک نعمت ہے یہ ایک بڑا شرف ہے جو اللہ نصیب کرتا ہے اور یہ اسے ملتی ہے جو بڑی عظمت والا ہے وہ یہ اسے ملتی ہے جو صبر والا ہے سبحان اللہ جو قرآن کریم کے آگے کی جو دو آیات ہیں جی وہ اس کا وہ ہے تو یہ ہے وہ چیز اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ضبط اور صبر کی نعمت نصیب کر دے کریں ساس بھی کرے سسر بھی کرے شور بھی کرے بیوی بھی کرے بچے بھی کریں اور سب مل کر کریں اور گھر کو سنبھالیں ٹوٹنے نہ دیں انتیا نہ کر دیں اور میں گھر کے مردوں سے عرض کرتا ہوں اس پہ تھوڑی سی برد باری پیدا کر آپ مردیں آپ مرد اس لیے نہیں ہے کہ ون ٹو تھری کرنے کا مطلب ڈنڈا اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس لیے نہیں ہے کہ مارے گا ڈنڈا جلانے کے لیے بھی ہوتا ہے ڈنڈا دکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے ڈنڈا صرف مارنے کے لیے نہیں ہوتا تو لمکیاں دیتا رہے یہاں تک یہ بھی میسج آیا کہ آپ کو آپ کے سلسلے کو دیکھ کے تو مجھے لگ رہا ہے جیسے عورتیں ہی تلاقوں کی قصوروار ہیں جو تلاقیں ہو رہی ہیں ان کی قصوروار ہوتے ہی ہیں مردوں کے بارے میں تو آپ نے کوئی بات نہیں کیا مرد تلاک کے اسباب نہیں بنتے یہ طلاق کا بنتے ہی ہم کھڈو ہوتے ہیں نکمے ہوتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے بات کرنے کی تمیز ان کو نہیں ہوتی ہے گالی گختار کرتے ہیں کماک نہیں لاتے بچوں کا خیال نہیں ہے فکر نہیں ہے بولنے کی تمیز نہیں ہے ہمارے ماں باپ کا کوئی خیال نہیں ہے اتنے ایپ کے اندر اس کو بھی رکیے سمجھائیں میں ہم نے تو عورت یا مرد کا الگ الگ چیپٹر کھولا ہی نہیں ہے جو بیٹھا ہے وہ اپنے اوپر ہی لے رہا ہے اس کو مرد سے تکلیف ہے تو وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ میرے مرد کے بارے میں کوئی بول ہی نہیں رہا ہے اس کو عورت سے تکلیف ہوگی تو وہی سوچ رہا ہوگا یا میری بیوی کو تو کچھ بول ہی نہیں رہے ٹھیک ہے थीकے? اب جس کے جس کو بس چلا جس نے میسج ہم کو ڈال دیا مسئلہ یہ کہ ہم نے تو تیل اور پھانس کی جو بات کی دونوں کی, کی تھی نا بھائی جی بالکل کہ اگر یہ کیل و کی عادت اگر عورت کے اندر ہے تو مرد کب تک یہ جھوسا پہن کر چلے گا اور اگر یہ کیلو پھانس کی عادت اگر مرد کے اندر ہے تو عورت کو کب تک سمپل پہن کر چلے گی جب تک یہ عادتیں نکلیں گی نہیں کام کیسے چلے گا یہ تو پہلے بیان کر چکے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ چکے کہ یہ عادتوں کو نکالیں یہ ظلم تشدد زیادتی کی عادت اگر مرد میں تو نکالے اور عورت کے اندر بھی آتی ہے تو پچھلے سلسلے میں آپ ہی نے کہا تھا کہ بیوی اگر مار دیتے ہو تو میں نے کہا یار مطلب بیوی مار سکتی ہے اب بیوی کیسے مار سکتی ہے को کو بیوی کی... اکلی کام نہیں کرتی میری تو لیکن آپ کہہ رہے مار سکتی ہے مار سکتی ہے واقعات واقع ہیں مار دیتی اب جو آپ جو بیوی شور بار ہاتھ اٹھا دے میرے نظر وہ نارمل نہیں ہے اچھا بلے میرے بارے میں آپ کو بگے ڈنڈے کا جلوس نکال دو لیکن وہ نارمل کیسے ہو سکتی ہے جو بیوی شور پر ہاتھ اٹھا, مانے... ہاتھ اٹھا دے اب تک فراہم کیسے ہاتھ اٹھا دے گا ہاتھ اٹھائے گی برتن چلے برتن مار دے گی پلیٹ مار دے وہ پیالہ اٹھا, اٹھا کے مار دے ہاتھ یہ نہیں کرے بوتل رکھی ہوئی ہے بوتل رکھی ہوئی ہے بوتل ہی اٹھا کے آپ اگر یہ کام اس وقت میرے سامنے شروع کر دیں اللہ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اگر آپ یہ کام میرے ساتھ شروع کر دیں تو آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی بھائی پکڑو اور وہاں لے جاؤ ہمارے ادارہ ہے حیدرآباد والے گا کیا کام اگر میں اچھا میں اگر یہ کام آپ کے پاس شروع کرتا تو میرے لیے بھی اب یہ کہ لگتا ہے کھسک گئی ہے کیا بولتا ہمارے یہاں کھسک گئی اس کی ہٹ گئی ہے گھوم گئی ہے باغل واگل ہو گیا باغلہ ہو گیا دماغ خراب ہو گیا اس کا دماغ چل گیا ہے اس کے بارے میں ایسے ہی تاثرہ دیے جائیں گے اس کے بارے میں کوئی سمارٹ ورڈنگ نہیں یوز کی جائے گی یار یہ اتنا سلجھاوا آدمی ہے اتنا تمیز والا آدمی ہے کہ اس نے مٹی کا پیالہ اٹھایا سمجھے ہی ٹوٹ جائے گا اس کو رکھا اور سٹیل کا پیالہ اٹھا کے مارا گیا سر تو ٹوٹے برتن نہ ٹوٹے اتنا تو سمجھدار آدمی کتنا تمیز والا آدمی ہے کوئی اس کی تعریف کرے گا یار کوئی نہیں کرے نہیں نا اب اب اب, اب میرا اینڈ کا فرق ہے اور مجھے کھلنے کا موقع دے رہے تو یہ چیزیں غور طلب ہوتی ہیں نا خود عورتیں بھی ایسی عورت کو کیا اعکابات دیں گی جی خود عورتیں جو کسی عورت کے بارے میں سنے شوہر پہ ہاتھ اٹھاتی ہے مارتی ہے خود عورتوں سے میں وہ مرد اپنی مردانگی کا موازنہ کرے جو بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے یعنی میں مرد کو سمجھا رہا ہوں مفتی صاحب کہ کیسا مرد ہے کہ تو عورت پر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اس کو ضرب شدید دے رہا ہے جس کو سید اجازت نہیں دے رہی ضرب شدید کی تو کیسا مرد ہے مجھے تو مطلب کہ حیرت ہے تیری مردانگی کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ اس غیرت کو بھی پسند نہیں فرماتا جس غیرت پر عورت تو تہمد لگتی ہو حدیث پاک کا مضمون ہے امام غزالی علیہ رحمان نے یار علم میں لکھا ہے تو ایسا مار دینا یعنی میں مرد کے لیے تصور کر رہا ہوں موتی صاحب کہ وہ عورت پر ایسے ہاتھ کیسے اٹھا دے یار می... نہیں کر سکتا یار مرد کا ہاتھ اٹھے گا تھے عورت کے اوپر اچھا اب جب میں مرد کے بارے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں عورت کے بارے میں میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ عورت مار دے گی مارے گیا وہ تھپڑ مارتی ہے پچھلے سے میں اپنے لوگوں نے یہ کہا مار چلے تھا مارے میں جوابی کاروائی کے طور پہ شوہر کیا ادھر تو جو حال اللہ معاف کرے باغ کا جو ہو رہا ہوتا ہے کوئی نام کچہریوں کے اندر جو آپ دیکھیں کبھی کبھی وہ دو دو تین تین شہری جنہوں نے کی ہوتی ہے بھائی دونوں تینوں مل کے اس کی کیاسا بنا رہی بےچارے کی جی اس بچارے اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہم نے تھوڑی کہا تھا ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے دیکھیے عورتوں میں پرابلم ہے حدیث پاک میں یہاں تک ہے عورتوں کے حوالے سے کہ بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں ان کے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرد کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں یہ حدیث پاک کا مصنوعات کر رہا ہوں اور یہ کون سی عورتوں کی بھائی جو مرد کو وقت سے پہلے برا کر دیتی ہوگی ٹینشن دے دے گا جب بعد ایسے مطلب کہ گئے گزری عادتوں والے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو بیمار کر دیتے ہیں ان کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں ان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں نہ ادھر کی رہتی نہ ادھر کی رہتی تو ان سب کو اپنی عادتوں کا جائزہ لینا چاہیے میں کہوں کہ آپ سب کو اپنے رب سے ڈرنا ہے اللہ, اللہ, اللہ مجھے بھی نصیب کرے تو آپ کو بھی نصیب کرے کہ ہم اپنے رب سے ڈرے یہی عورت کر قیامت کے روز مظلوم بن کے کھڑی ہوگی تجھے کون بچانے آئے گا اور اے عورت اگر یہی شوہر جو تج زیادتی کر رہی ہے ظلم کر رہی ہے اس پر مطلب تشدد کر رہی ہے یا اس کے ساتھ اختلفی کر رہی ہے اس کے حقوق دے, دے ہی نہیں رہی ہے اگر یہ شوہر کل قیامت کے تو مزدور کے کھڑا ہو گیا تو کرے گی کیا کیا جواب دے گی مرد ہو یا عورت ہو میاں بیوی بی دونوں کو اپنے رب سے بالکل ڈرنا چاہیے اچھا پھر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ غصہ یعنی شوہر غصہ بیوی بی کا بچے پر اتارا ہوتا ہے بچہ پیٹر ہوتا ہے بچہ پیٹنا ہوتا ہے اللہ کی تم دماغ کدھر چھائے گیا آپ لوگوں کا ابھی بچہ کو تکیاں ہو رہی ہے کہ اٹھا اٹھا کے کر پٹا کرے اس کو اور بعض لوگوں کا مار رہی ہوتی ہے بچے کو اس شور کو کیا کرے گی اپنے باپ پہ گیا ہے ساتھ میں یہ بھی بول رہی ہوتی ہے برا کام کیا ہے تو جو ہے وہ بیوی کو <سؤال> مارے گی بچے کو پیٹے گی نہیں بچہ اگر باپ کی تعریف میں دو لفظ بولتے ہیں ابو اچھے لگتے ہیں تو بس نہیں غصے میں پیٹ دے گی حضور غصے میں پیٹ دے گی اور مطلب پرورش اولاد میں جو بیوی کے مطلب ماں کے جو حقوق جو بیان کیے گئے اور کی پرورش کے اور اس کے ان حقوق کے ساتھ ہونے میں اس کی پرورش کے انداز کو بھی کلام کیا گیا ہے کہ اس کی پرورش کے میں کئی جگہ پر یہ الگ بات ہے کہ اگر بیوی ماں کے حقوق ساقت ہوئے تو وہ کس طرح منتقل ہوتے ہیں وہ ایک مجھے ایک الگ بےحث ہے لیکن یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے امجدی کابینات کے عاشقان رسول جو یہاں جمع ہیں اپنے گھروں میں پیار و محبت کا ماحول پیدا کریں قربانی کا ماحول پیدا کریں اور شکو کو شبہ سے بچیں ضد بحث سے بچیں وقت دیں جس طرح ایک شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کے لیے وقت دے اس طرح بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر بھی وقت دے ہمارے یہاں عموماً طلاقے ہونے کا ایک وجہ دونوں کو ایک دوسرے کا وقت نہ دینا ہے یعنی شوہر گھر میں آ بیٹھا ہوا اس کو بلا رہی ہے بلا رہا ہے اس کو ٹائم نہیں دیتی اس کی بات ہی نہیں ہے وہ موبائل پر فون پر یا دیگر اپنی چیزوں میں بیزی ہے شور کی گھومتی ہے اچھا اسی طرح وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے شور نہیں آ رہا ہوتا وہ اپنے مطلب کہ دنیا میں مصروف ہے وہ یہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شادی ہو گئی ہے اب مجھے بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہی ہوتی کہ میری شادی ہو گئی ہے اب مجھے شور کو وقت دینا ہے میری مدنی التیجہ یہ کہ وقت ایک دوسرے کو دیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں اور گھر میں پیار محبت پیدا کریں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں ایک دوسرے کو بیٹھ کے درس دیں پیدانے سنر کا درس دیں اور مدنی چینل دیکھیں مدنی التیجہ ہے صرف مدنی چینل دیکھیں میری م... میرا حسن زن ہے صرف مدنی چینل اور ہمارے اس طرح کے دیگر سلسلے کے اگر آپ نے دیکھنے کا سلسلہ رکھا ان شاء اللہ آپ کا گھر ٹوٹے گا نہیں مجھے اسلام بھی کہہ رہے تھے آج کچھ بات ہو رہی تھی ہمارے انہی سلسلوں کے بارے میں کہ اس کی پذیرائیں وغیرہ تو میں دل جلا رہا تھا میں نے کہا ایک خاص طبقہ جو شاید نہیں دیکھ رہا کیونکہ نوجوانوں میں طلاق کرے شو زیادہ ہے تو کتنے سے نوجوان ہیں جو ہمارے بدری چین کے سلسلے دیکھتے ہیں یا کتنی ایسی اسلامی بہن نوجوان شادی شدہ جو ہمارے سلسلے ساری دیکھتی ہوں گی مشکل اپنی اپنی دنیا میں ہوتے ہیں گھر میں آتے ہیں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں میں امید کرتا ہوں اگر مدری مذاکرے دیکھنے جیسے کل انشاءاللہ شاء مدری مذاکرہ ہے اور کل انشاءاللہ ہمارے امجدی کابینات والے پیر صاحب کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ شاء اور انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا اللہ نے جب آئے ہیں تو پھر کچھوں کو تو ہوگا ابھی لائیو نہیں بتا تھا نا ہر چیز ہر چیز براہ راست نہیں نا بتانے کی ہوتی امجدی کابینات والوں کو تو ایسا ایسا میں مشورہ یہ بھی جینک آپ اس سے تفصیلی کلام یا کچھ کرنا چاہیں جیسے مرد عورت آپس میں ان کو لگتا ہے کہ ہماری نہیں بن پا رہی وہ چاہتے بھی ہیں کہ بنے بنے تو اب یہ آپس میں بیٹھ کے مدنی مشورہ کر لیں کہ بھائی میری تم سے کیوں نہیں بن رہی یہ تمہاری مجھ سے کیوں نہیں بن رہی تھوڑا کھل کے دو لفظ بتا دو کیا معاملات ہیں مجھ میں مجھ میں خامی کیا ہے تو نا اگر یہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں اور بھی جواب جو آئے اس کو برداشت بھی کرنے کی اب یہ بھی پورا من انداز میں ہو جائے نا مشورہ واقعی اپنے مدری مشورہ گئے کہ پورا من مشورہ ہو کیسے مطلب شور یہ پوچھئے کہ اچھا بتاؤ چلو چلو ٹھیک ہے ہم دونوں کب تک لڑتے رہیں گے کب تک لڑیں گے چلو بتاؤ تو میں مجھے کیا خرابی ہے ایک ہوں تو بتاؤ ڈرامہ بازی کر رہا ہے بیٹھ کر اب اس کا کیا جواب دوں گا وہ تو بولے گا نا چل تو ہے ہی نہیں ایسی تھی پوچھا جاتا جائے میں نے تو سوچا تھا کہ محبت کے ساتھ بات کروں گا تیرے کو تو محبت آتی ہی نہیں مشورہ شروع ہی نہیں ہوا اچھا کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ موڈ بیوی کا بن جائے کہ میرے سر کے تاج جس کے بولنے کا بازار کوئی چانس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کوئی اچھا جملہ بول کے بیٹھ جائے اچھا حضود میری ارض یہ کہ ہم دونوں کب تک لڑیں گے اچھا آپ یہ بتائیے کہ مجھ میں کیا خرابی ہے تجھ میں تو چرے لے تیرے میں یہ خرابی ہے تو بدتمیز ہے تیرے میں یہ خرابی ہے پہلی خرابی دوسری اور پہلی پہلی ہاں بس وہ, بس بس وہ تو وہ تو اٹھ جائے گی نا ادھر سے گملہ وملہ ساتھ ہونا چاہیے بس ایک گملہ ہوگا اور وہ بیچارے کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور کیا ہوگا ایسی صورت میں پھر ہی ہوگا جو آپ مشورہ کروانا چاہ رہے ہیں وہ کہنے کے ایسے اللہ وہ یہ بہت آئیڈیل آئیڈیل سچویشن ہے آپ کی مطلب ایسا اللہ کرے کہ بھائی مفتی صاحب کی بات مان لیں آپ دونوں اس وقت بیٹھ جائیں نہیں ہم کیسے بیٹھے میں میری ماں کے گھر پہ ہوں یہ پتہ نہیں کدھر ہوگا یہ فون پر ہوگا وہ سکتا ہے یہ فون پر ہوگا کال کر لیں وہ سکتا ہے یہ ماں کے گھر پہ نہ ہو کہیں اور چلی گئی ہو فون کر لیں نہیں اٹھائے مس کال ہوگی جواب نہیں دے گی بیلنس نہیں ہوگا وا. کچھ تو ہوگا نیکسٹ اٹمپ کریں بنانا ہے وا. کوشش کریں نہیں بنانی آپ کو تو پھر سمجھانے کا پھر بھی سلام بند نہیں کریں گے بذکر کا ان ذکر تنقونی اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے ہم سمجھانے کا سلسلہ تو بند نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم تو بس پیگا میں محبتیں دیتے رہیں گے محبت کے جام بانٹتے رہیں گے اور یہ دعوت اسلامی ہے ویسے مفتی صاحب کی بات معقول ہے آپ دونوں بیٹھ جاؤ اکیلے میں پاس <laughs> کو مار پیٹ والی چیز نہیں ہو <laughs> اور اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا پد بیٹھے تو پھر ایسا بیٹھ جائے جس سے اس عورت کا پردہ کبھی مسئلہ نہ اس کا محرم ہو جی تو ایسا بیٹھے جو بیٹھے تو وہ پھر منصف بن کر بیٹھے مثال کے طور پر ایسے موقع موقع بیٹا کہے کہ چلے میں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا میں اپنی ماں کے ساتھ تو ماں بیٹھے تو ماں کو بھی لگے ماں یہ نہ کرے کہ میرا بیٹا وہ نہ وہ یہ تو بہت, بہت, بہت کی بھی فیور کرے اگر بیٹے کی غلطی ہے اور اگر مطلب بیٹی کا باپ بیٹھتا ہے تو بھی وہ یہ نا وہ میری بیٹی تو وہ یہ دیکھیں نہیں یار بیٹی کی غلطی ہے وہ داماد کی بھی فیور کرے یعنی اس طرح کا وہ واقعی منصف بن کر بیٹھے خوف خدا کے ساتھ بیٹھے اور اعتدار کے ساتھ بیٹھے حدر و انصاف کے ساتھ بیٹھے اور اگر واقعی اپنے ہی بچے کی غلطی ہے تو وہ اس کی غلطی پر اس کو سمجھا دے اور یہ تاریخ ہے کاجی شوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا کھا رہے تھے بیٹا ساتھ بیٹھا تھا بیٹا باہر سے جھگڑا بیٹے کا باہر پھنڈا ہو گیا تھا جھگڑا ہو گیا تھا کھاتے کھاتے بیٹے نے کہا با ایک بات کرنی ہے جی بیٹا میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا تو آپ کہنا تو میں آپ کے عدالت میں مقدمہ دائر کر دوں گا کہ بیٹا کیا ہوا کہ میرا ایک دن جگڑا ہو گیا کیسے جھگڑا ہوا اولا ابا اسی طرح جھگڑا ہو گیا اسی طرح ہوا میں آپ کی کورٹ میں لے آؤں آپ کی عدالت ہے وہ تو تھی ادالت ہے تو میں آپ کی عدالت میں لے آؤں کیس کاضی سوریہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا بالکل کل ہی کل فورن میری عدالت تو مقدمہ ڈال دے بیٹے نے مقدمہ ڈال دیا کاضی شور رحمت اللہ تعالی انہوں نے دونوں پری کو بلایا دونوں سے بات چیت کی اور فیصلہ اپنے بیٹے کے خلاف دے دیا بیٹا فیصلہ اپنے بیٹے کے خلاف دے دیا بیٹا ہکا بکا رہ گیا کل تو مطلب ابھی تو بات دبات بھی تھی ابا جان سے اور میں نے کہا تھا کہ اگر میری فیور میں ہو تو بولنا وارنا نہیں بولنا اور تو بیٹے نے ابا سے بات کی ابا جان سے قاضی جی سوریر رحمتہ اللہ تعالیٰ نے کہ ابا جی میں نے تو کل میرے سب موقع تھا تو حضرت فرمایا کہ بیٹا جب نے مجھ سے کیس بیان کیا نا میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ ظالم میں اب تو مجھے مظلوم کو کا حق دلانا تھا تبھی تجھے کہا تھا کہ مقدمہ ڈال دوں یہ ہے ہماری تاریخ اللہ کہ اگر بیٹی کی غلطی ہے تو بولو بیٹی تیری غلطی ہے اگر بیٹے غلطی تو بولو بیٹا تیری غلطی ہے عدل کے تقاضے پورے گئے اگر وہ اپنی غلطی وہاں بھی نہیں مانتے اور اگر آپ قرآن و حدیث اور شریعت و مطالعہ کے متعلق سچ ہے ان آپ کو یہ عدل کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ اللہ اور اس کے اللہ لے جا نتیجہ پائیں گے قرآن, انشاءاللہ قرآن انشاءاللہ اللہ بہین کہ اگر دونوں فریقین مرد عورت کی طرف سے جو حکم منصف بیٹھیں گے میل جول کرانے کے لیے اگر ان کی ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا نا دونوں طرف سے دونوں کا ارادہ بھی اصلاح کا ہے یوک فقیر لاہو بینا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت ڈالے گا مگر اس میں بیٹھے پھر اس کی بیٹھنے والوں کی نیت اصلاح ہو بیٹھنے والوں کی نیت کا کتنا خوبصورت بیان ہے قرآن کر میرے مدری چل کے نظر ذرا دیکھیے کہ جو دونوں میاں بیوی کے درمیان سلو کرانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں قرآن ان کی نیتوں پر بھی کلام فرما رہا ہے کہ آآ اگر آآ ان کی نیت دونوں کو ملانے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا اللہ ارے کیا خوبصورت گفتگو ہے کیا خوبصورت کلام ہے اور اس پر مجھے مو... فاروق اعظم اور بھی روببا کے یاد آ گیا انہوں نے ایک اسی طرح کے مقدمے کے لیے کسی کو بھیجا تھا وہ واپس آ کر کہنے لگے تو کیا ہوا بولا کچھ بھی نہیں ہوا بات نہیں بنی آپ نے فرمایا کہ تمہارا انداز ہی نہیں ہوگا پھر یہی آئے کریمہ بیان کی گئی اور آپ نے ان کی نیتوں ان کی سماچوں سے بھیجا بولے اب جاؤ وہ واپس آئے تو الحمدللہ للہ ہو گیا سبحان اللہ <سلام> تو یہ ہے بیچ کے لوگوں کا کردار جو ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر اس کے باوجود اللہ نہ کرے نوبت ہے ہی اس حد تک کیا وہ سمجھوتا ہو نہیں سکتا جیسا کہ میں نے کچھ احکام ہے بیان کیے اور نوبت ہے ہی اس پر کہ کب پارغ ہونا ہی تو شریعت مطالعہ کا جو طریقہ ہے کیونکہ ایگزٹ ہے تو صحیح نا جی کا راستہ اسلام و دین نے رکھا تو اب اس کو اس کو اس کے طریقے سے پھر نکل جائیں تاکہ شریعت مطالعہ کے دیگا جو احکام ہے نا وہ پامال نہ ہو جی مفتی صاحب ایسا ہی ہے جی جی جی مگر وہ پورے شریع کام کے ساتھ نکلے یہ ایک ساتھ جذبات میں آ کے ون ٹو تھری کر دیں ایسا نہیں ہوتا بتدری تدریج ہوتا ہے اس کے بھی احکام ہے دارستل سنت کا باقاعدہ ہے اس پر پرچا طلح کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اس کو لیں اللہ کریم ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے ٹوٹ پھوٹ سے بچائے ضبط دے صبر دے ہمت دے حوصلہ دے اور در گزر کے اللہ طاقت عطا فرمائے غصے سے بچیں میں بتاؤں غصے سے بچیں غصہ بیس ان تینوں چیزوں سے بچ جائیں اللہ نے کیا تو گھر چلے گا در گزر چلو کوئی بات نہیں یہ جملہ بولیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بول تو, تو بھائی ہم جدید کابینات میں بولتے نہیں گئے یہ کیا بولیں گے کیا بولیں گے کیا بولیں گے کوئی بات دھکا لگ گیا کیا کہہ گے آپ تھوڑی بولو کوئی بات نہیں اگر آپ بولے گا سوری تو آپ کیا بولو گے کوئی بات اگر آپ معافی نہ بھی مانگے کوئی بات نہیں کیا بولیں گے کوئی بات نہیں گھر میں نمک کم ہے آج نمک کم ہو گیا کیا کہیں گے کوئی اور جھگڑا ہو گیا کیا کہیں گے کوئی بات نہیں اس طرح مطلب کوئی بات نہیں یوں کہ در گزر کوئی بات نہیں سہی ہے میری کیا مراد ہے درگزر ڈر گزر کوئی اس کا بھی بہترین جملہ ہے تو وہ بھی آپ نبھا لیں اور کوئی اللہ نہ کرے گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں کی امی نے کوئی الٹے سیدھے کلمات کہہ دیے کوئی بات نہیں چلتا ہے نا گھر چلانا ہے نا آج بھی مطلب آدمی کوئی سوچ رہا ہے گھر چلانا ہے نا کوئی بات نہیں اب وہ اس نے کچھ کہہ دیا تو وہ بول دے کوئی بات نہیں شور یہ نا کون سا کوئی باہر کا آدمی سنا کر گیا گھر کا ہی آدمی بول کر گیا نا کوئی بات نہیں کون سی باہر کی اور سنا کر دے لی گئی ہے گھر کی عورت ہے نا کوئی بات نہیں دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ محبت تو پیار پیدا فرما دے دعا کرے اللہ کریم کرے اللہ کرم کرے کرم کرے بولے تو بہت ہوں گے جی ایک کے کام میرے سیاست صاحب اینسٹر سے جا رہے ہیں تو میں یہ چاہیے جا نہیں رہا ہوں پہنچ چکا ہوں اچھا میں یہ چاہوں گا کہ جاتے جاتے ایک پیغام ان افراد کو بھی دے دیں کہ جن کی نچاقی ہے یا جو اس ڈائوس سسٹم کو جو ہے وہ پرسو کرنے جا رہے ہیں رسی لینے جا رہے ہیں ایک مدنی پھول ان کے لیے بھی ایک پیغام ان کے لیے بھی آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ توڑنے کے بعد جس سے آپ کی دوسری جگہ جڑے گی کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اس آنے والے سے بہتر ہوگا جانے والے سے بہتر ہوگا وہ چاہے یار اچھا گا یار اس سے اچھا آدمی مل جائے کیا پتا کہ اس سے بھی دو قدم آگے ملے وہ بولے اس سے اچھی ملے گی کیا پتا کہ اس سے وہ دو قدم پیچھے ملے گی وہ زبان چلاتی تھی وہ واقعی آنے والی ہاتھ چلائے گی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی جو آپ فرما رہے ہیں اس طرح کی ایک موقع پہ کلام فرمایا ہے اور وہ, وہ, وہ ہاتھ وہ, وہ, وہ, والے وہ یہ مطلب کہ وہ زبان چلاتا ہے دوسرا آنے والا پتا ہے ہاتھ چلاتا ہے تو اگر کوئی صورت ہے بننے کی اگر ہے بننے کی اور شریعت کے آکام بجا لائے جا سکتے ہیں نبھائے جا سکتے ہیں تو ابھی رابطہ کر لوں وہ میں ان کے والدین سے کروں گا ٹوٹنے مت دیجیے گا جب تک جتنا ہو سکے جوڑے رہیے گا آپ ماں باپ ہیں ماں باپ کا کردار ادا کریں ماں باپ جوڑتے ہیں ماں باپ توڑتے نہیں ہیں ماں باپ بناتے ہیں ماں باپ نبھاتے ہیں قرآن پاک میں جو مضمون اس وقت ہماری گفتگو کا چل رہا ہے اس زمن میں قرآن پاک میں فرمایا گیا سورہ نسا کی یہ آیت نمبر انیس میں وہاں شیرو بالمعروف عورتوں کے ساتھ اچھا رہن سہن معاشرت اختیار کرو فین تم ان فاس فین کری تم ان تک رہ آ اللہ خیرن تو اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو یعنی عورتوں کو تم ناپسندیدہ رکھتے ہو تو ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کثیر پیدا کر دے اچھا اب یہ خیر کثیر کی آپ پڑھیں گے نا اس میں اس میں اولاد کا ذکر نکلے گا آپ تفسیر دیکھیں اس کی بیان یہیار کہ یہ جو عورت کا جو مسئلہ ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اے سی اولاد عطا کرے گا جو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے ہاں ہاں گا یعنی اس عورت سے جو تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا تو اس تکلیف دے عورت سے اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی اولاد دے دے گا اللہ اس کی تفاصر میں یہ میں نے پڑھا ہے جو آپ نے آئے تھے کری یہی ہے نا کرنے کا کتنا فائدہ ہے یہ صبر کا پل ویسا بیٹھا کہ اس کو اولاد کو دیکھ دیکھ کر بس آپ یہاں کے ڈنڈی کرنا رہے اس کی کڑوی ایک بادام کھاتا ہے تو اولاد کی ایک مسکراہٹ دے کر آتی اس کی کڑواٹ بھول جاتا ہے نا میں بھی جاتے جاتے ایک بات کہہ رہا ہوں مدن سین نے آج سلسلہ آپ نے دیکھا اور نگرانی شورا کی مدنی پھول بھی آپ نے سنے تو اس سلسلے کو دیکھ کر اور نگرانی شورا کے مدنی پھول سن کر آپ کا کیا ذہن بنا آپ کی کیا اس پر رائے ہے آپ کا کیا اس پر ویو ہے بالکل بتائیے سکین پر آپ کو جو ہے کل بتایا جا رہا ہے کہ دو بجے سلسلہ دوبارہ ٹیلی کاس بھی ہوگا انشاءاللہ اور واٹس ایپ نمبر جو ہے مدنی چینل کا اس کے علاوہ ایس ایم ایس کا جو نمبر ہے اس پر اپنی اچھی اچھی نیتیں بھی آپ جو ہے وہ ہمارے سب, ہم تک بھیج سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے سلسلے کو مزید آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے اور آپ نے اس سلسلے سے ان مدنی فونوں سے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس فرمائی ہے یہ بھی شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ممکنہ صورت میں آپ کی میسجز کو اور آپ کی کالز کو نیکسٹ سلسلوں کے اندر حصہ بنائیں گے ان شاء اللہ علیہ وسلم